شیر اسلام شیر سنت سنت مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی محمد فضل چشتی خطیب اعظم لاہور مدد علی وہ کرسی خطابت پر جلوکر ہو چکے ہیں تمام حضرات حضرت کا دیدار فما رہے ہیں الحمدللہ چند ہی گڑیوں بعد حضور قبلہ کا خصوصی عالمانہ روحانی وجدانی عرفانی بیان شروع ہوگا ان کے خطاب سے قبل دستار فضیلت ہوگی حفاظ کرام کی اس کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ کا خصوصی بیان ہو گیا الحمد للہ الحمد والسلام على وسل الرسول وخاتم امبیا محمد مستفا والا آلحی واصحابه يقول الصدق والصفاء سبحان الله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما کب ما كانوا کانوی ات فل مؤ بسنا کالو آ بِمَا بللہ ہک فراہم مشرق يَنْفَعُهُمْ یقو لَمَّا لمباراؤ بَأْسَنَا سن تلتی خدا دھی و خوال آمن تو بلا ہی سد کلا مولا ن لازی و سد کر سو ہو بجل لو نلم بھی او ہلدی نامو سلو ال سل موت اسلا والسلام و یا سی یا رسول اللہ والا عالک وسوابیا سی یا حبی بل اصلا تو و سلامکیا سی دیا ختم نی والا سوہاب رحمت عالمی سامعین السلام علیکم ہم سما ہم و سنا درود ختم خت امل امبیا لہ و سنا تو بعد آج رن در بلال مین جلا مج دل کریم نا چیر حکیر ہر شیطانی نفسانی دنیاوی اخروی شر نجات اور پناہ اتا فرماوے حق بولنے ہق حق چلنے حق تے مرنے دی توفیق بخش چانپ پنڈ کا یہ جلسہ رمضان المبارک شریف دے مقدس لمحات منعقد ہویا ہے برادرم فقیر حسین صاحب اس کا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی بار دی اس اجرانہ خدمت شرف قبول بخشے دارائن داستے سعدت دا سامان بناو دوستان گرامی اج دی میری گفتگو قرآن حکیم دی ضرورت دے حوالے نال ہوگی کیونکہ رمضان شریف اور قرآن شریف دا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن حکیم اکو وار آسمان دنیا کے اس سے مہینے شریف چتریا پھر جتنا رمضان شریف دے اندر قرآن حکیم دی تلاوت ہوں اینا مہینے چ نہیں یعنی قرآن حکیم دا نزول وی رمضان چ اور قرآن حکیم دی تلاوت وی کسرت نار رمضان تو اس رمضان آپس دا کا دا تعلق تے کافی گوڑا ہو گیا نا اس واسطے ناجیز نے جناب دے سامنے قرآن مجید دی ضرورت دے حوالے کلام کرنی اللہ تبارک و تعالی شرح صدر بیان دی توفیق بخشے چند نویاں گلیں اس حوالے جناب تک گا دوستوں قرآن مجی فرقان حمید واسطے اللہ تعالی دی طرفوں آئی ہدایت مولا کائنات نے نو زمین تے اتار کے انسانہ دی جس طرح جسمانی ضرورت دا بندوبست اس فرمایا اسی طرح روحانی ضرورت دا بھی بندوبست ا ہے جسم نو جو ہندیاں نے وہ کون پیدا کردا ہے اللہ تعالی بندے دی روح نو جو کچھ چاہیے او بھی اللہ تعالی پورا فرمان قرآن حکیم فرقان مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ نو اس دی انی شدید ضرورت ہے کہ روحانی طور دے بھی لوگ اس تے محتاج نے اور جسمانی طور تے بھی محتاج نے اگر قرآن حکیم فرقان مجید تو ہدایت انسان حاصل نہ کر تو خالی یہ نہیں کہ انوانی نقصان پہنچے گا جڑا قیامت دن سزا پاوے گا بندہ اس دی اگر قرآن حکیم تو روح گردانی کی تھی جاوے نا اس دی ہدایت تو بندہ فیض یاب نہ ہوئے دا نتیجہ اس دنیا ویچے ملدہ ہے حاصل ہوں کہ انسانوں دا دنیا کے اتنے جینا محال ہو جلا تعالی ناراضگی تزب آ پھر اللہ تعالیٰ, جاندے. اللہ تعالی مختلف سزاو تکلیفا مصیبت ہے دنیا جیون دے باوجود او بیچارے نہ جیون دے برابر ہی آتے ہون نے ہونا دا دنیا تالوں پیڑا ہو جاند ہے جد بندے اللہ تعالی دے قرآن کی ہدایت تو فائد حاصل نہ کرنا خالی نہیں کہ قبر حشر جا سزا گے کیونکہ روحانی جا نقصان ہوں دے نا روحانی نقصان کی سزا قیامت جسمانی نقصان کی سزا دنیا چ آم یہ سمجھتے ہیں بھی قرآن حکیم تو اگر دنیا دور ہو جاوے تے اس تو فیض حاصل نہ کرے یہ چڈ جاوے تے قیامت والے دن تے بھاوے سزا پاوے گی دنیا تے سوکھی لنگے گی نا لیکن اے غلط فہمی قرآن مجید تو بغیر جی آخرات پریشانی ہے نا ایویں دنیا چ پریشانی نہ دنیا جو سکھ دے سا بندہ لے سکتا نہ آخرت جو لے سکتا ہے قرآن حکیم دونا جہانا دے ضرورتے ایک جہان دی نہیں یہ نہ ہو گئے تھے اگڑے جہان دے عذاب تے جو میں دے ہونگے ہونگے وہ بندہ ایک تھے یہ عذابہ میں جب پاس جاندہ ہے یہ تھے جہانے چو اس شہ میں جناب دے گے بیان کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی دی ہدایت رہنمائی مالک تالا دی طرفوں جڑی ہے نا کہ بندے اس دی پیروی نکل گے تو دونوں جہانوں کا خسارا ایک جہان دا نہیں دونوں جہان دا کاٹا ہے اگر اگج کٹیچیٹیچنی ایتھے بھی وہ رگڑے ملتے ہیں کہ دہائی خدا دی اگر بندہ سکھ دی زندگی بسر کردے صرف اللہ تعالی دی دتی ہدایت مطابق ہی کرد بس اور سامنے دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سلام نتاریا زمین تے کی فرمایا اس من تابیا ہودایا فلا خو فن عالم یا زنون فرما جاؤ جاؤ زمین ال اترو اتے اسادی ہدایت آئے گی ابے الہ تالا نے اپنی ہدایت اپنے دین نا میرے آم تڈے کل آمن تابیا ہدایا جڑا میری ہدایت سی پیروی کرے گا فلا خوف خوف بھی نہیں آنا ولاحم یا جنون غم بھی نہیں کر سجڑوں ادر ویکھو سنو غم ہوں رم ہوں پچھلی گزری دے خوف ہوں اگوں آی بلا جہی زندگی بے چین گزرتی ہے نا بے چین زندگی ہوئے پکا کے ہوئے ہوں اتو ہلیا جہاں تو سوٹا مارا کنڈ چ رکھ کے میں نہ آن کا پتا نہ جان کا پتا توجو بولو سبحان اللہ تو سجڑوں دو چی دو چیزاں ایسیاں نے زندگی بے مزہ دی یا اندروں خوف روے نقصان دا یا پچھلی دا غام روے جنہاں چر جر تے خوف دو چیزاں دل چ ہو بندہ جتنا مرضی آسائش آرام دے دان روے نا زندگی مزے والی نہیں ہوئے گی ہوگی ہوئے ایمان نال دسا میں مثال دینا گڑی ایسی آلی والی بندہ بیٹھا ہے لیکن خوف اے اگوں راہ کھلو کے کوئی لوٹ نہ لو قرار ملے گا اندروں دکھ تک لگی رہنی ہے کہ نہیں سکون اچھا اگر کسے بندے دے یارا پتر ایک مار دیتے جان تو غم لگ گئی روے لگ گئی روے ایمان دسو زندگی سوکھی گی کوئی سکون والی زندگی گی وہ جب مرضی سٹو گے نہ انہیں آخنا یار چڈو بس سان نہیں یہ مطلب زندگی بے, بے مزہ ہوں دیئے صرف دو چیزوں کا ایک غم پچھلے نقصان کا آن آئے نقصان دا خوف تے جو دونوں تو امن چاہ جائے بندہ نا دون نہ تے نہ خوف ہو نقصان دا خوف ہی نہ تے پچھلا غم ہی نہ نقصان پچھلے دا پھر بندہ ایمان ایک وقت کھاوے ایک وقت دی نہ کھاوے کچے کمرے چ بیٹھا ہووے تو پھر وقت گزار لوے او بڑے سکون چندے. نہیں? اللہ باہ لا شریق مولا سونا ای گل فرمائیے فرمایا فمن یا فلا خوفنا لئے ولا هم جاؤ زمین والے تھوڑے آل میرے ہدایت آئے گی جڑے میری ہدایت پچھے چلن گے انہوں سے نہ خوف گا نہ کم ہو کی مطلب ہونا زندگی سکون والی انہیں بسر کرنی ہے انہوں اللہ وحدا شریک نے قرآن مجید دے اندر ہن باپ فرمایا ہے جنہوں پاک زندگی آخ پر لطف زندگی سکون زندگی آخ ہی دل دے چین تے قرار والی زندگی آخر شا دبانی من آ سال ہم کرو فلے ہیا تن جیندیاں بولو سبحان اللہ ارشاد ربانی فرمایا جڑا بندہ عمل صالح کرے گا بھاوے و مردوں میں بھاوے عورتوں میں تے ہوں ایمان والے فالانو حیئے یا نہ ہوا حیاتن طیبہ اللہ سونا فرما نو ضرور ضرور یقینا نسائے ہو جی زندگی دے آنگے جڑی پاک زندگی ہوئے گی اور پاک زندگی کا مطلب یہ کہ وہ زندگی اطمینان والی ہوے گی انہوں کلبی دلی پریشانی نہیں رہنی اور سکون در زندگی بسر کری وہ اگلا خوف بھی ختم ہو جائے گا اگلا خوف جہاں درد دل دے اندر اللہ وہدر حولا شری کمولا اگلا آن والا نقصان دنیا کا ہے دنیا کی بن جان ہے انہوں نے یہ خوف اگلا دنیا دا نہیں رہن لگا دے پچھلے کام ہی نہیں رن لگے غم روے گا تے آخرہ دا رہے گا کہ خوف رہے گا تے رب رحمان دا رہ گا اور سجڑا جس دل گندر آخر کا کم آ جائے تے اللہ دا خوف آ جائے دل الٹا روشن تے منور ہو خوف بندے دا دل کر دا کرے بندے بزگل بنا چڑ دے لیکن ایک خوف اپنے مالک رب العالمین جللہ شان و ہودائے ہو جا ہندائے جس دل دے اندر آجاوے اس دل دے اندر روشنی آجان دیئے تے اور دلیری آجان دیئے سدک جاوا حضرت جنا جنا رب سونے دے اندر کے دے اندر جنا جنا پاک دلان دے اندر اللہ تالا کا خوف ہوں گی ہاں ویخ لو کن ضرت مند دلیر ہوں نے مولا علی جیسے کہ میں شیر خدا دے بندے نے ہیں شیر بنتے نے انہاں دل اندر صرف اللہ تالا کا خوف ہوں گے کسی ہو خوف نہیں ہوں گا آجی ہی سڑکے جا دنیا کا نق نقصان کا انہوں گھاٹوں کا کوئی خوف نہیں رہتا اس واسطے وہ دل اللہ دے خوف نال مامور آباد ہوں انتہائی دلیر دل روشن بن جس دل کے اندر دنیا کا خوف آ جائے دنیا کے گھاٹوں کا خوف آ جائے وہ دل ہمیشہ ڈرو بن جی اور قسم خدا دی کہہ کے آ نا پڑے اپ نو بچا بچا کے جیندائی ہن او ہر وقت اندر توختو توخی ہوندی لگی رہندی اے بڑا پر پو کون دے بھاوے جinna مرضی شیرہ جڈا تینو لگے او نو ککھ نہ سمجی جس دل اندر مولا دا خوفا جاندا وے دل سارے خوفا تو خالی ہو جاندا وے تے دلیر دل بن جاندا وے بول سبحان اللہ غم جس دل در دنیا ہوے دنیا دیا پچھلیا بیتیاں کا ہوسم خدا دی وہ دل سیاہ ہو جا دل مر جاندا ہے دنیا دماغ ہی بلکہ مینو آخر دے, دے او دل او غم بندے کھور چڑتا ہے کھا جا اور سجنا واحد گم آخرت دا ہو جی دل, دل دے اندر آ جائے دل روشن ہو جاندا ہے دل زندہ ہو جا جس دل دے اندر آخرت کا غم آ بندے نو نہیں اور سارے کاموں کھا غم بندے دے دل چکل جس, جس وقت بندے دے دل دے در آخر کا کام آ جائے تو وہ دہلا شریک مولا سونا فرما فل حیاتن طیبہ سب وہاں پاک زندگی عطا کر د گے جڑے عمل امل گے کراویں بندے ہون، ہون، لیکن ہون ایمان والے سجنا اس آیت کریمہ نے دس پاک زندگی پاک زندگی صبر والی کنات والی دل تو غم تو دل جہا ہے کم تو خالی ہے اس زندگی دے اندر خوفان ڈر تو خالی ہے دل سکون پہ کرار چند او فقیر حضرت بلال وانگو باوے پتھروں دے ستا ہوے سمے جسمان دی سیر پیا کرے سبح للہ وغیرہ جیندیاں بول سبحان اللہ اس کے واسطے حضرت سید اللہ جناب بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے ہیں فرمایا اسا جڑی سکون زندگی بسر کرنے ہیں جے بعد نو پکا لگ جاوے کہ اے کنے سکون دے مزے دے اندر نے اگر انہاں نو حقیقت ساڈی کھول جاوے فرمایا ساڈے نال جنگاں کرن گے تے مرن گے لڑن گے آکھن گے زندگی سانو دیو تسی کیوں لئی کھڑے جے معلوم ہویا جلا نو اللہ سونا عمل سالت ایمان دی دولت قرآن دی ہدایت دی تابداری عطا فرماوے انہا نوے ہو جائی سکونالی زندگی عطا فرما دے انہا دی دنیا ویچی جنت بان جان دی بول سبحان اللہ سجڑا میرے پاک نبی سرور دے قرآن ہدایت دائی ہوئی تے کمال کہ دنیا نو جنت بنا چڑ د جنت فرشتے بندے فرشتے عورتیں حرا ہاں ہوں حرا تم تے فرشتے ہومن خطرہ کا خوف کا پریشانی گھر بار سکھ ہر پسے پریشانیاں دور جو فرشتے ہوئے نا ایمان بلکہ آخر قسم خدا کی مستفا یار جاشر سی نا وہ جنت اس واسطے سی کہ فرشتے بھی تھلے نبی یار فرشتوں تو بھی بات پاپ تھا کہ نہیں इमानस सुन जिस घर के अंदर हसन हुसैन हो घर फरिश्त्या तो वाद नहीं वही घर फरिश्तिया तो वह बंद जो पैवर्स रहे جس گھر پاک دے اندر سیدہ خاتون جنت جیسیا بیبیاں ہو جس گھر دے اندر مستفا دے صحابیات صحابہ جیسے بندے تے بیبیاں ہو گھر دنیا چ جنت کیوں نہ ہوا شیر ربانی تمیا رحمت علی جیسا بندے جو ہوں سارے ماحول معاشرے دے اندر ان دے بندے ہو رحمت نہیں ایماندار درس دنیا تے تکھ نہیں دنیا تے جنت نہ بن گیا تو پھر یہ کمال ربے گل جلال کے کلام ہدایت دے کہ بندے اس تے تے دنیا اللہ تعالی لہ کالا یہو جی بنا چھٹ دے کہ زندگی پر سکون ہو جان دی؟ سرا سراپا رحمت ہو جی جے رب سونے دی ہدایت توجہ رب سونے دی ہدایت تو رب سونے دے اتارے احکام تو رب سونے دے دسے اے جناب نال بندے تریقے تے ٹرن نال بندے دنیا چاہ تو بندہ پھیر لوے نہ منہ او ہوئے اگاں جو عذاب ہونے ہونے نے عذاب پچھا نہیں چھٹ دے اور ہوں توجہ یہ قرآن مجید چو مسئلے سمجھانا سمجھاوا ذرا بولو چاہ سبہ لا ادر ویگ سجنا سورت مومن جسرا نام سورتر یہ دو نام نے سورت کئی قرآن پاکوں کے اندر مومن لکھا ہوں کئی چافر لکھا ہوں اللہ تعالی جلا مجدہ ال کریم ارشاد فرماندہ اس سورت دی آیت نمبر بیاسی تراسی چوراسی پچاسی آخر تک ان پڑ لگا ارشاد ربانی افلم فی من قبل کانو اکثر من و اشب آل الارض فما اگنا ان ہوما کانو یو رشا ربا فرمایا اللہ سننے کے کیا ہے زمین لوگ ٹرتے نہیں زمین ٹرتے نہیں وکا نہ من قبلہم جڑے یہاں تو پہلوں والے وال گل پہ ہوں اور لیے حضور پاک دے زمانہ اقدس دے اندر رہن والے کافر رب سونا کتاب فرما پیا تے سارے انسان وچ مراد نے فرمایا دے نہیں جڑے تو پہلوں لوگ سن آسا حشر کی کی دا انجام کی بنیا کان جڑے آبادی کے لحاظ نالو زیادہ و دا کوا سن تو دے تھوڑے, تھوڑے جانا والے جی وہ جانا میں جس میں کد کاٹ دردر تے بلاو لوگ ہو گزرے سن ارد زمین ان مکان دے مکانات عمارتوں تے وڈیاں سن چوکھیاں سن ہی تے بلند بالا سن لیکن فما سے یو اللہ سونا فرماندہ باوجود اس کے زیادہ بھی ہے سن نفری بھی زیادہ سن آبادی بھی چوکھی سے دی طاقت بھی زیادہ سی سیل دنیا دا مال متا مکان کوٹیاں بنگلے بھی تے وقت سن لیکن وہ بچ نہ سکے کوئی شاعن بچا نہ سکی جو کچھ کرتے سنا اگلا جو وہ کر دے رہے جو کچھ بھی وہ دے رہے جنیاں بھی طاقت جو کچھ بھی انہاں دے کول ہے سی اس سارے کچھ دے باوجود اللہ سونا فرما نو کسے شا فائدہ نہ دا عذاب آیا تو برباد ہو گئے اداب سمن سمنیا مبتلا ہو کے ختم ہو گئے و سجنہ رب سجڑا ربلا شریک مولا اگے ان گل دس دے کہ انہاں نے کیوں سب کیوں اے اداب فس کے اپنی تباہی ل وجہ واسطے کہڑی بنی سی مالک فرماندر فلم فارے ہو بے مندو بیس تز Allah سونا انہاں دی بربادی دی, دی وجہ بیان کردیا برباد ہوئے کہ ادابیاں زندگی تباہ کیتیاں مولا سونا ہے اس واسطے کہ انہاں دے کول اسان رسول بھیجے نبی بھیجے جڑے دے کول سڈیا ہدایتاں لے کے آئے ساڈے آکام لے کے آئے اوسیا تسان یہ پڑھو اس سیکھو سیک کے جی آخد چلو میرے دی پیروی کرو لیکن دے کول اپنے فلسفے سن انہوں دے علم آخر سن وہاں دے دے سے دے دے مغرور ہو گئے کہ لگے سانو کسے ہدایت دی لول نہیں سانو کسے دین کی لڑ نہیں آسانو اے ہوئی کافی اے جڑا آسان پڑھنے پڑھا پیسے سڈے کولے ہوں ہو سر کسی شہر من العلم فرما علم, علم انہ ہے اور اس علم دے اوپر ان جلاد والا کیتی تے خوش ہو گئے اکڑائے آکڑے تناز کی چڑ دے نبیا دے علم لوں سڈے نبیاں ہدایت نہ کی مولا سونا فرماندہ ذرا ڈٹ کے بول جی دھحال اور سونے قرآن قرآن مجید سام ونڈیا ہے ونڈیا ہوا قرآن مجید دو چار آیات ایک پاس اہل کی دی شان دے ہی وہابیات ایک پاس دے جانک لگتی ہے نبیا دے خلاف لگتی ہیں وہ جہاں برلوی ہے انہیں دو چار آیات نبیاں دی شان دیا ولیاں دی شان دیا ایک پاسے چا نے باقی قرآن مجید कार समझ के छड़ता गया, गया ना कोई पढ़ा ना कोई सुना मैं वो आया था तो कलाम रब का प्य सुना, सुना, सुना वा जड़ा तेन किसे नहीं सुनाया चिश्ती उ सुना वाला बैठाई سنن توجل سبحا اللہ آلہ حضرت امام اہل سنت مدارعا! امام بردی اللہ تعالی انو سرکار آشق رسول علم نبی دا سچا ترجمہ لکھنے پہ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا اس کی تفسیر آپ دئی شگرد شگرد رشید حضرت علامہ صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی سید رحمت اللہ تفصیل الارفان خزافان خزائن الارفان اردو دی مل جانی ہے اندر لکھے ہوئے اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف التفات نہ کیا توجہ نہ کی اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع یعنی نفع حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوئے بلکہ اس کو حقیق جانا اور اس کی ہنسی اڑائی اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے پسند کرتے رہے حقیقت میں جڑا علم دنیا کا جہالت ہے انہوں ہی پسند کرتے رہے مزاق نبیا مزاق دے سن دے دے دے علم دی قرآن دے سن لہ یہ کتوں نکلا فلان کرو جی نماز پڑھو جی حرام تو بچو جی حلال کھاؤ جی کوئی جنت ہے کوئی دولت ہے کوئی فلان ہے پتا نہیں کی پڑھائی پھر مولی بنائی فرتے ہیں مولی بن جائیے فلان کریے پڑھا کے پاس رکھو کوئی لوڑ نہیں ہی ہسنا مزاقا اس علم دا اللہ دبی لہ کے آئے سن رب د رب فرمان دے جدو خوش ہوئے اپنے جنوب رب جنوب جہالت آکھیا گیا وہ مغرور ہوئے, دنیا تے گیا ہوئے, تے مغرور ہوئے تے اصل علم چھڈ جڑا بندے کی لوڑ سی جدو بغیر بندہ نہیں سی بچ سکتا او چڑیا کنڈ پیچھے ایک پاس تھٹیا فرمایا پھر وقت آیا ان کا بے نو جان مزاق اڑا ساج بھول بول اللہ بچے کا دھیان وڈیا نہ ہوجو نبو یہ رب سونے دین جی چل دے تو انسان پنڈ ہے لاہور تو پر لوہار والا خو لارا توپ تھوپ سڑی راوی دے کنڈے ہٹاڑ اس ایک بتخا ہے بتخا تکریر لگتی ہے تقریر یقین پین سون سا مادی باقی سارا کچھ بھول ہے ڈیک دے دن کے گاٹا رکھ کے سنتا رہتا اص اگلے دن اکھانے آیا ہاں جی بند تے اندر کمرے نو جان سر ہے بندے نشارہ ہے بھی پھر چلا ہاں جی تے جدو تکریر لگتی ہے نا یقین کرنا ایک تے کھلو کے اکھاں بند کر کے رہا ہوں اچھا لائیں ڈاک لائیا تو پرا ہو گیا تقریر لگی تو پھر اگیا آ سدکے جا میں رب سویا بتخ بکھے نیل پا دیتا اے نبی پاک سونے کا موجد ہے ویخو ویکھو اس نبی شان جدو سامنے جنا دے ہوں سن وہ جانور کیوں نہ سجدے کرتے جو چودہ سو سال بعد ذکر سن تو جانور آشک ہوا سرشک اچھا انہوں ایمان تھی یارہ بجے سویرے تو شروع کرو کیسٹ لائیو وارو واری رات نو دو نہ یاد نہ سونا یاد کھلوتا ہے جی بتخا بھی ہے تو سارا کچھ ہے معلوم ہویا اصل ہوبے ہاں مالا او جی چ رکھ دے بھاوے بال چا رکھے تو وا فارغ ہوانور چا رکھے تے بندہ فارغ ہو سلطان فرماندہ ایمان سلامت ہرے کو منگلی مالی تو شرما مر اس منگلی مالی تو شرم اسکو होई ओ मंगणी ایمان لو خبر نہ کوئی او میرا عشق سلامتی اور رکھی با با رکھی ایمان تیم دھروئی سجنا <سجن> <سجن> مولا فرمانا جدو مغروڑے اپنے اپنے اپنے رکھ دے سن جڑا حقیقت جہالت سی کیونکہ حقیقت جی علم ہے جڑا علم بندے نو اپنے مولا سونے دی مرضی دے مطابق زندگی گزارن کے پتے درسے خراب دنیا تے تو بچاوے کبر دے عذاب تو بچاوے حشر دے عذاب تو بچاوے تے جنت لا جاوے اصل علم تے ہوئی ہے حقیقت دا علم ہوئی ہے و سجنا جدو رب و سنا فرماندہ جدو نا دے کول نبی رسول آئے علم لے کے روشن دلیل چمک دیا نو دیکھ کے اکھلا رکھ در واقعی بغیر گزارا نہیں مزاق اللہ کوئی گل یہ کرنا لیے بھی پڑھن پڑا لے وہ مزاق اڑایا رو سمجھا روز فرما کبے ماں کالوی ویٹا ماریا انہوں نے اس نے جماغ کڑا دے سن نبی آدھے نے آب تو بچا من دی خاطر خبران دے دن نے ہوں بچوں اس طریقے لار زندگی گزارو نہیں تا ہبا سزا پاؤ گے رب دے رب ناراضگی اچھا جاؤ گے وہ مزاق کڑا سن ہستے سن کہڑے راب دے سن دے واہ واہ دیا گلیں کرنا سانا راب ہو سٹیاں ویک سڈے محل ویک سی زندگی گزارنے مال مکا وےک اللہ کے نبیا ن چار سنتے مذاق کرنا ٹھا کرنا دے واہ بھائی واہ کہڑے راب دیا گلیں کرتے جی کہڑے دین دیا گلیں کرتے جی سان کسی کی لوڑ نہیں سڈیا طاقت وے کسانے درختوں مڈو پٹ کے سٹ دینا ایڈے اڈے زور نے کد سارے کجیا درلتے ہیں کھجوروں کے لال پہلتے ہیں ہاں اڈے کد کا تھا اولادا وے کی مارے گی کون حلاق کرے گا نبیان دا اللہ ولےٹا ماریا اسی شہ جدا جدہ مزاق دے سن پہ ہستے سن اس لیا جب ادا پایا فلم جو دونا ساڑے عذاب نو بیکھیا عذاب ساڑے نو بیکھیا عوضائے پیار سیرتے چڑ گیا وے آ گیا وے اور بس کالو آم اللہ آکھل گیا سامن گیا ایمان لے آدھا وے بللہ وحدہ ایک کو اللہ دو پہ وکفرنا بے ماں کلا بے ہی مشرکی اسا کفر کی تاوے باس باس اسا جن جڑے اسا جڑے کفر شرک کر دے سا کہ جڑے آخرے سا نبیان دیلوڑ کوئی نہیں ہدایت دیلوڑ کوئی نہیں دین دیلوڑ کوئی نہیں اسا جو کچھ بکوا اسا کر دے سا اسا ہونہ دیلال کفر کی تا تیراب سونے دیگال من لئی جدو عذاب ویکھیا پہ گیا وے آ گیا وے سر مولا سونا فرما دا لیکن فلن یا کو یا لفاہم ایمانو ہم جدویا ایمان نو فائدہ دیتا وے ایمان وے رباح ہلا شریک مولا اس ایمان نو قبول کرتا وے جا رب سونے کے اداب فسن کو پہلوں پہلو ہوئے جاب لوگ تے دنیا تو لو لو بندے لوگ پھر بندہ من تو من کسی کام کا نہیں ہوں دا اللہ سونا فرماندار فلم یا کوئی الفا رکیا انس مننے نے فائدہ نہ سنت اللہ ہلتی اللہ فرماندا ہے ساری سنت ساڈا طریقہ ہمیشہ پچھل بند مطلب اگ جی آیا مت توڑی بھی یہ ہوئی سنت بندے آن دس گے جہا علم کے آن گے جڑے ان مزاق اڑا گے انہوں کنڈ پیچھوں چڈن گیر جاڑ گے ٹھا اڑا گے آخ گے کہڑی لوڑ ہے پلن پڑاو دی کوئی لڑ نہیں مزہ کن پچھوں سٹن گے پھر ایوابے ہائے ہوئے ہائے ہوئے مارے گئے سونے کی ہدایت اللہ سونا فرما دکھا سا ہونا کل बोल बोलो बोल बोलो, बोलो, बोलो। थोड़ा अख कान खोल के दरा अखिली कन भी दिल आतले कन तोते भी खुले ने ना मैं दिल दे क्या गल करना दिल दे अख दोवे कन कल आएगा فرمان سنت سا طریقہ ہمیشہ کد خالی ہوئے بات ہی پچھلے بندے بھی یہ مطلب اگا جہے آن گے کیا مت توڑی انہوں واستے بھی یہ ہوئی ساری سنت رہنی ہے سڈے بندے آن گے جڑا دین دس گے جڑا علم دا گے جڑے انہ کا مزاق گے انہوں کدھ پچو چے حکیر گے ٹھا اڑا آخ گے کہڑی لوڑے پڑھ پڑاو کی کوئی لوڑ نہیں مزا کڑا گھنوں کن پچھوں سٹن گے پھر ایویں آداب اثر دے دیں گے مرد باری آخ گے ہائے ہوئے اچھا غلط رہے ہائے ہوئے مارے گئے سا غلط سا سہی اوہی سن جڑے دین دس دے رہے جن سان رب سونے دی ہدایت دسی اللہ سونا فرما ہے وہ خاصے نہ ہونا کل کا जो है बोल बोल बोल बोलो थोड़ा अख कन खोल के दरा अख दिल वाली कन भी दिल आतले कन तोते भी खुले ने ना मैं दिल देना दिल दे अख दोवे कन दिल दो कल आ फिर गल दिल च बैठ जाती سمجھ آئی کوئی نہ <تصفح> جے دل والی دل دا مطلب کی ہے دل والی اکھ کا بھی دل کا دھیان ہوا ہاں بندہ دل کی تبج رکھی بٹھا نا تو پھر دل دی اکھ بھی کھلی جی ہو تو دل دا کان بھی کھلیا تو سجنوں نہیں تو پھر اکھا دیں بھی کھلیاں ہوں کن دے بھی کھلے ہوندے ہوں لیکن اندر انہوں دا دھیان نہیں ہوں کر کے انہوں سننا کوئی فائدہ نہیں د را دے نہیں جسانجام جلو سن پچھل کا تشر ویخو ٹورو کتے کتنے آزاد دسان کیمے کیمے مارے کرک ہوئے ویکھو تے سیل دین کیوں نہیں تو سا سانو تو سکول والے آدھے نے سیر کرو ویکھو کہ فلانی تھان کے اتنے جھیل سیفل ملوک کہ میں پڑتی کےٹو پہاڑی کے میں میں اے سیر انہ دی لوگوں دیے جڑے جے بچ پمنا ہو تے جنا تو بچنا اونا دی سیر کی ہے رب فرما ہے وہ ویک ٹور جان ٹور زمانہ تے کی ویکنے جو دین دے دشمن دا حشر کی ہوا پیا تاکہ دین دے دشمن نہ بنیے دے مستفا دین دے خادم بن جائے ہاں اللہ سونا ہے کہ ویخو تو سی جہلو گرک ہوئے توکھے سن یہ مطلب ہے انہوں آبادیاں سڈے نال زیادہ ہوئی نے یہ دنیا آج پہ جانے آبادی چوک اللہ تھوڑا فرما داخر ہو یہ دنیا پتہ نہیں کنے وار بن کے گرک ہوئیے سجڑا اتے ارباں دنیا وس گئی ہے اسے روئے زمین تے پیتی جی کٹی آ پیتی جی کوئے زمین بڑی سال مت سمجھے پہلا بوٹا ساڈا ہی لگا ہے اتے کئی فصل کٹیاں گئیاں ہاں اتے کئی فصل کٹی چکی نے سونا رب فرما ہے کوت ہے سن ہاں لمے تو ہوں نا لیے وہ یار سٹ کا ہو جان تو سدکے رب سونے کے بناو تو آدھا تو, تو پہلو جہے آساں مارے نے نا قوم آد قوم سمود, تے کجوران جے درخت سن کان آزاد نکھ نخلن وے آ اللہ ہے جدو ساز سٹیا تو ڈگیاں سنگا لاشا انج کھجیاں ڈگیاں پہ خجورا کھجورا ڈگیاں نے ایڈے ایڈے لمے قدت یعنی اس حد تک طاقتور لوگ کہ آ جڑی ترقی والی جن سے نا ان موٹ پا کے نہ پانچ سات نوج نپیڑ ہاں جی جوس کٹ لین ایک بندہ جوس کڈ لیں اے اے دا حال سی پر رب سونا فرماند ہے انہاں دے مال بھی زیادہ طاقت بھی زیادہ تے اولادا نسل بھی زیادہ طاقت دے باوجود نو کسے کمائی بچایا نا کیونکہ ہر کسے تو ویڈی طاقت رب کی سجنا آن کون ٹکر لا سکتا ہے بولو ہاں سونا رب فرمند ہے تو انہوں اے لیا عذاب کیوں آ اس واسطے کہ او اپنے دنیا دے علم آکڑ کے سب کچھ سمجھ کے اون دے تے مغرو رہ گئے خوش ہوئے ترقی کی بیٹھے بس ہوئی کوئی نہیں نبی جو لے کے آئے رکھو پر دیکن والی سانو سان سکھاو سکھاوا سکھاو نا کھڑے سانو لو اصا جب پڑھنے پڑھا تو کو نہیں یہ جگوں ٹان ٹان کی رب سونے بھیجا عزاب کوئی کسی بچ گیا کوئی بچ گیا کوئی اتو پتھر برسے کوئی جی اگ برسی کئی نو چڑ چی خائی چیخی سخت جبری لے امین ماری کہ جتھے جتھے کوئی بیٹھا سی اس چیخ دی سخت ابا سن کے مر کے ختم ہو گئے اللہ سونا فرماندہ پھر انہوں دیا اہی کوٹیاں اہی بنگلے خالی سن وسن والا کوئی نہیں سی جن بھوت پہ وستے سن کوئی بندہ نہیں رہا ہوا مولا سونا اے گل کر کے فرما یہ ساری سنت بدلنی نہیں توجہ نہیں فرمائی نے بول بول بول سبحان اللہ اے قرآن اے قرآن ہاں یہ تینوں سنایا نہیں ہونا مولیاں سنت اللہ اللہ دی سنت طریقہ ہمیشہ دا جیڑا اس اتے دنیا تے چلایا ہویا تلایا تے اے نہیں چلنا کی مطلب اگے جدو بھی دنیا جدو بھی دنیا قرآن مجید آن تو بعد قیامت توڑی جنا جنا نے جران مجید نوں مذاق مزاق حکی سمجھا نبی سڈے دی شریعت دے علم نو بیکار سمجھیا پڑھن دے قابل نہ سمجھیا مڑایا ملا, ملا؟ ساری سنت تو ہی اسان عزاب پاو گے جدو گے لے گیا اس لیے آخ گے ہائے یار مارے گئے ہاں لٹے گئے ہاں قرآن لگ جنگا سی وہ تو لے گئی پکا نہیں بچا سڈا تو اصل تو برباد ہو گئے پر رب سونا فرماندا اسلے منگ گے تو من فائدہ نہیں دے گا ہاں اس لیے مننا <تصفح> <تصفح> نہیں دے گا کیونکہ اللہ فرمانا فلم لما و فلم یا کوئی انفا ہوں میمان لما راؤ باسا نہ جب ساڈیا را وی تو پھر منے کوئی فائدہ نہیں دنت اللہ یہ اللہ کی سنت طریقہ یہ اللہ کا سنت تریقاور سجنا ہوں سدکے جا ایک کم تو بعد میرے پاک نبی دے چند فرمان حضور سرکار دیا حدیث ہلور د صحبہ دیا گلیں سنانا و جو وہ ویختے سن پہ کہ اس قرآن دی ہدایت شریعت علم نو کڈ کے کا چھوڑ جا اویندے سڑ پے دنیا اینو چھوڑ کے کسے ہور منے لگے گی انہاں سختییاں کیتیاں کہ کسے ہور منے نہ جایا جے ہمیشہ قران تے مصطفی بیان نال لگ کے زندگی گزاریا جے رب تو بچ جایا جے آلو آلو آلو آلو آلو آلو آلو آلو بول سبحان اللہ ہاں درا سبحان اللہ ادھر ویخ تینوں مستفا کریم سرکار دی ہدایت دیا گلیں سناوا سناوا میرے آقا اللہ حمدار سنے محبوب دے بیان سناوا حدیث دیاں کتابان دے وچوں احادیث مبارکہ دیاں کتابان دے وچوں جامعوں بیان العلم جنہوں جامع العلوم جامع العلم آخ دینے حجیہ کتاب العلم آخ دینے امام محدث ابن عبدالبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث دی کتابیں حضرت امر بن یحیاء بن جہدہ I will promote ات النبي صل نبي اور صلی اللہ علیہ وسلم نبي اور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بنفیکات فقال کف قوم الحمق او دلالت ال يرغبوا اما جاءهم بہین نبی وهم ال نبی غیر نبی یہم او کتاب الغير کتابهم فانزل الله عز وجل الا لم يفهم ان لے کل کتاب یتلا راجی دول سوال اللہ حوالہ حدیث دی کتاب میرے کو پی جامع و بیان العلم و فضلی جامع و بیان العلم و فضلی حدیث پاک دی کتاب ہے حضرت امام محدث ابن عبد البر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس دے حوالے نال اس دے حوالے نال روایت نبی پاک سرکار بے کور ایک کتاب لائی دی گئی کتاب حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتی گئی ہاں جی ایک شخص لے آیا حضور دی بارگاہ وچ فرمایا فرمایا او پوری بےوقوف قاؤ میں پاگل قاؤ میں احمق تے گمراہ قاؤں میں جڑی اپنے نبی دی کتاب چڑ کے کسے ہور نبی دی کتاب ول جاوے یا اپنے نبی نو نڈ کے کسے ہور نبی ول جائے فرمایا جا نبی اہم الا نبی نگیرے نبی اہم اور کتاب نگیرے کتاب اہم اپنے نبی تو اپنے نبی تو منہ پھیر کے ہور ہو جائے اپنے نبی دی کتاب نو چڑھ کے ہور کتاب جی میں کتاب لے کے آیا جے اسے کتاب دے نال ہی رہا جے کسے ہور پاس نہ جایا جے محمد دی ہدایت لو فری رہ جایا جے تھی تھا نبی اللہ سونے فرماندہ ہے پہا نبی والا تے نبی دی کتاب آپ نے نبی نو کانڈ کر کے آپ نے نبی دی کتاب نو کانڈ کر کے تے کسے ہوں نبی تے کتاب جانا لہا بے وکوف تے گمراہوے تے جڑا نبی دی کتاب نو کانڈ کر کے دی کتاب ووکی مربائی آگال اور روایت سن سناو فاروق کے آدم دی زبان سناو واہ و سدکے جاوا پلوں حوالے سن, ہوا سن, ہوا سن, ہوا سن, ہوا سن حوالے سن, سن حوالے گل تے پکی پی ڈی اللہ سونے دی مہربانی نہ پہلے نمبر پہ مسند دبی یا ہدیس کی کتاب اس مجما مجمع زوائد کے اندر حدیثی کتاب ہے میرے کو جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر دس چھوڑا بولو بولو بولو صفحہ نمبر چار سو پینتی مجما اس جلد ایک صفحہ چار سو پینتی حدیث کی کتاب دوسرے نمبر تنز الغمال حدیث دی کتاب الباب الثانی فی الاعتصام میں بل کتاب حدیث دی کتاب جلد نمبر پہلی نمبر دو ٹھیک ہے بولو بولو ہاں احادیث مبارکہ دیا کتاباں نے میرے کول نے دے وچوں میں روایت پیش کر لگا آ رنڈ دی تبلیغی جماعت جہی نہیں آ جڑی تباہی کرنے والی جماعت ہے انہاں دے اج نے ایمان دی تباہی کرانی حضرت دی تبلیغ دی لوڑ ہے دے وڈیرے الییاس جڑا دا بانی سی خود جماعت بڑا ان کا پتر یوسف کاندل حیات صاحب اربی چ کتاب لکھیے جلد ارب چھپ کے آئیے سطر صفحہ نمبر سات سو ستاوی انستے میں تسے سوا کافی تاکہ ہر پاس روایت پکی ہو جاوے نا ٹھیک ہے نا کوئی یہ نہ آخ سکے بھائی آنے اپنے آپ کٹی بیٹھا خالد بن ارفتا فرما نے روایت پہلی بار بیان کرن لگا کرنا میری زندگی میری میری تقریر زندگی جنہ سنیا وہ پہلی بار ہی اچھا سننگ روایت انہیں بھی نہیں سنی ہونی خالد بن ارفتا کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے کول بیٹھا تھا ایک شخص آیا ابدل کیس کبیلے کا سی دے علاقے دا عرب شریف کا عمر حضرت نے عمر فرمایا تلانے کا پتر فلا جی ہاں حضرت عمر پاک سرکار سوٹا رکھی بیٹھے دل کو دو چار مارے اث شریف رکھ دو چار سٹے کان کانڈ آپ بادشاہ سنو تو فکال مالا یا امی امی مومنی ہوا جی مینو کیوں کٹی جاندے جے کیڑی خطا ہوئی ہے آپ نے فرمایا اجلس بہو بیٹھا فقارا بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفيق> حضرت عمر بن خطاب لبوله بسم الله الرحمن الرحيم عرف لا مرات الكايات الكتاب المبين إلا أنزل الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جدا مثلا بالقرآن دي آجت دائبه ارسا او آیاتا اتاریاں کتابیں مبین دیاں جیریاں توان اربی بے اندر قرآن اتبن کے آئے حجل اللہ کم تاکہ لہون تاکہ تسی اکل والے بن جاو ارسا توانو اکل والا بنا بن دی خاتر قرآن اتاریاوے قرآن عربی اکل والا بڑا خاطر اِن سونے تو سونا کسا سونے تو سونا بیان توانو ہبی بار نے جڑا اڑے وہی کرنے اس سارے بیان سونا بیانے تو پہلے خبرہ نہیں سن اساں قرآن لارے خبران دینے آپ ہے ساریاں خبران دینے آپ ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اسے شخص رہ گئے ہیں سوٹے مارے سوٹے مار کے صورت یوسف دیاں اے آیتاں پڑیاں آپ نے پڑھ کے تین وارا تین ہی سوٹا مارا تین ہی آیت پڑی میرا کی کرسوری نہ دان دانیال فرمایا تئی جنہیں حضرت دانیال نبی گزرے نے حضرت دانیال دیا کتاب تو لکھیاں نہیں لکھ کے نبی امت نئے نبی دی امتنو اس نبی دیا کتابوں نے کےتو لگا ہاں جی میں حکم دا پا میں دا میں حکم کرو گے میں اوی کر سو کر جا فرما چک چا سوف پانی گرم کرتے ان لفل <سؤال> مٹا دے ان لفل مٹا دے محمد دے قرآن دے ہوں ہوتاب کیوں رکھی بول سبال روایت بیان کرا مومنٹ اللہ و کرم لال بول چل سبحان اللہ حضرت نے فرمایا ملا تکڑا ہوتا پھر تم بھی نہیں پڑنی بلا ٹکڑے ہو الناس تو کسے نو نڑھا نہیں فلاگ نہیں این کا جی مینو خبر پہنچی ان کا کرا تو کتاب پڑھنا وی او اکڑا تہو من نہ سے یا کسی ہو پڑھایا کلہ کا تینوں سزا دیا گا جو یاد رکھیں گا ہال ہوں تھوڑا ہاتھ رکھیا ہے ہالے سوٹا ہولہ پھیرا ہے مینو خبر ہو تگاہ کسی پڑھایا پھر ویسرا اچھا جی سما اجلس پھر فرمایا بو بیٹھا ہوں آپ نے اپنی کہانی شروع کر دیتی حضرت عمر نے اپنی کہانی شروع کی, تھی کی فرمایا ان تلق تو ان میں خود عمر پی فرما دینے میں خود گیا ان ترسخ کتاب من اہل کتاب میں خود گیا یہودیاں دے مدر سے دے مدر سے میں ان دی کتاب لکھ کے لکھ کے ل چمڑے بند کر کے حدور دگان پیش کی فکا لالی رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا ہاتھ جے فکول تو یا رسول اللہ کتاب نسخو لا علم یا رسول اللہ کتاب لکھ لیا توجہ نہیں فرمائی میں کتاب لکھ لیا کاستے لز دل علم تاکہ قرآن دا علم تو ہے ہی یہ تے ود جاوے گا سڈا علم اضافہ ہو جاوے گا سڈے انافا ہو جاوے گا آخر میں ایک گل نبی پاک گرد کی فخر رسول وسلم رسول اللہ قدم ناک ہو گئے آکا نام دار ناراض ہو گئے ہت مرت وجنا تضور دکھسار مبارک لال سرخ ہو گئے کیونکہ آپ سرکار دے جو دو غصہ مبارک سی سرکار دا چہرا مبارک لال سرخ ہو جا سالان جام میرے آکا نامدار دی عادت مبارک سی جدو کوئی گل سرکار اپنی امت ننی ہوں سی پھر ازان دیوانے سن نماز دے وقت ازان دیوانی سارے اکٹھے ہو جانا پھر نماز تو بعد نبی تبلیغ فرمانی آل آل آل یا نماز تو پہلا سرکار نے جڑی گل کرنی سکرن، کرنی ہوتی سی کرنی پھر میرے ماں سرکار نے جدو ندا کرائی بولو آواز دتی نواز راست کٹے ہو چیتی نہ آ جاؤ جدو آواز انسار کبیلیا صحابہ آخر صاحب ایک دو لگتا ہے نبی پاک کسے ناراض کر دتا ہے چکو ہتھیار اصلاح, اصلاح اصلاح نبی پاک نسے ہاتھ ناراض کی یہ ناراضگی والی سدا پی بجتی ہے اٹھو چیتی کرو سو کیونکہ نبی پاک دے یار ایڈے دیوانے سن نبی پاک سرکار نرال کی برداشت نہیں سن کر دے کرتے جہور سکار نارال ہوں نہ سن فارم تیار ہو جاندے سن یا رسول اللہ حکم کرو سنڈے لا دیا محبوبہ توانوں کین ناراض کیتا ہے میرے پاک نبی دے یاراں اعلان سنیا فرمایا انصار صحابیان نے الصلات الصلات یار پڑھو نبی پاک ناراض ہو گئے نے فقالت الانصار فجاؤ حتا احدقو بے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک منبر شریف تے بیٹھے سن حضور دے انصار صحابہ آئے ان کے چاریں پاسے حلقہ پا لیا از کہرا پاک نبی پاک سرکار دے چار منے کھلو گئے منبر شریف نے ہرور سرکار نے فرمائی بول چا بولناس اللہ <متحد> قدوتی تو جما میں آیا کرم اللہ تعالی نے میں نو جامے کلام بخشیا <متحد> کی مطلب میں لفظ دے تھوڑے بولنا تھوڑے پر مانیہ ہوں مانیہ جام کلام بخشیا ما اور ہو جا کلام بخشیا جا آخری ہے. آخری کلام بس اس دنال دا کلام ہی کونی اچھا وقت سرہ لے جی اختصار آ کلام میرے واسطے مختصر بنا گیا والا کد اتحم بہا بی چٹی چمک دی شریت لے صاف شفاف لے راشن شریت لے فلا تت حیران نہ ہو حیران نہ ہو پریشان نہ ہو جی میں حیران بندہ پریشان بندہ راہ گویچیا کدی اتھ مار دیں ادھر سوچ در سوچ دے میں سجے کھبے ہاتھ نہ مارو بلا یا گرن کمل متاح یہو نسارا جڑے اپنے دن چڑھ کے حیران پریشان رہو ان دھوکے نہ پویا جی پا دین چل نبی پاک سرکار ایک خطاب فرمایا حضرت عمر کی ردیت تو بلا اسلام یا رسول اللہ میں رب تر راضی ہونتے اللہ ہو راضی رب ہوا دیا اللہ تر رب ہونے تراضیا تر یا رسول اللہ اسلام دے دین ہون تراضیاں رسول آہ! آہ! کی مطلب صاحب یہ لفظ اسلے دے سن جس نبی پاک ناراض ہوتا دے سن تو نبی نوی کرتے لفظ دے سن توجہ نہیں فرمائی ہاں یہ لفظ دے سن نبی پاک نو راضی کرن دی خاطر اے نہیں سن دے کہ یا رسول اللہ سونے آہ! بس سا جی دے تین ویکھی جائیے رضی کرنا ہوں سن یا اللہ یار جی کرتا سنائیے نا جب راضی کرنا ہوں کرب ہونے راضی ہیں، قرآن دے کتاب ہونے راضی بال قرآن کتاب بابے اسلام دین ہون تیرے پاک رسول ہون جدو اے نبی کے دے بول, دے بول اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! جنا اے روایت سن لی پوری سنا دیتی ہے ہوں ادے چھوج کڈا بولو بولو سبحان اللہ! روایت بھی بھی اندر حضرت عمر تو جو کچھ سڈے واسطے نبی پاک کرایا دسیا نا او خسم خدا دی ہدایت کا ہر فیا کھڑے حضرت تے عمر دول شخص پہ کتاباں دانیال نبی نہ ٹھیک ہے ہاں پیا او شخص خالی خالی تھا آیا آپ کو پتہ لگا بھی اے بندہ دانیال دیاں حضرت دانیال دیا کتابیں اس تے لکھ کے بندے دا پھر مسلماناں باندھا گیا تے کی چک لیا بولو بولو ہاں اسا نہ ہو تو کلیمی بھی آقار بے سوٹا چکیا وائیں باہیا مطلب یہ نکلا واقعی کسی راہ ٹورن دی خاطر نا کسے نوں خالی گل اثر کرے مڑ ڈنڈا پیر ہے وگڑیا تگڑیا کا پک پی رہا ہے مست ہاتھیا کا اچھا پہلوں تے واہیاں چنگیاں چنگیا تے پھر قرآن پڑیا پھر تین وار قرآن دی آیت پڑھی سمجھاو کا انداز وے جنت لاو دا طریقہ وے چھوٹے نال کٹ کے تے آیت پڑی پڑھ کے تے وہ ہوں پوچھتا ہے حضور میرے کو غلطی کی ہوئی ہے دسو تو سی بعد نے پہلو کٹ لیا کیوں پہلو آیا تو بھی سنا لیا کہ پہلو ہی پتا لگ جائے ادر اندر کہ میں کوئی بڑی ویڈی گلتی کی بیٹھا جرم کیتا ہے کیا میرا جرم بعد پوچھتے ہیں کہ پہلو مونج کٹی آ تے جدوچیا تے فرمایا وہ توں جا دانیال دیا کتابیں لکھ کے پہ دینا ہے حضرت دانیال الی سلام دیا آخر جی میں ہوں مینو حکم کرو میں کرنا ہے جو آخو گے میں پیچھے چلا گا آپ نے فرمایا چک پانی گرم تے سوف چٹا روف آ مٹاون کی خاطر چک تو انہوں صاف تو جی تو نبی پاک سرکار دی امت نئی یہ ہو جی، کتاب پڑھائی یا خود پڑھی تو اے سزا ہال چھوٹی پھر پوری دیا گا توجہ نہیں فرمائی ایک میرے جی بارے مستفا فرماو لو کان اباد دی نبی چست لکھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا ایک تدو بل بادی ابھی عمر جو میرے بعد دو آ رہے ہیں ابو عمر ان کے پیچھے چلو نہیں فرمائی نے ان دا دے, دے. مطلب ابو بکر امر پیچھے چلنافا پیچھے چلنا, سمجھ پیچھے چلنا کیوں جو مستفا کریم فرمایا ابو بکر امر دے پیچھے چلو تو ہوں جدو ابو بکر امر دے پیچھے چلیں گے اللہ تالا پوچھے گا اللہ تعالی رسول پوچھے گا قیامت نو نو تو بکر دے پیچھے چلے آخنا یار رسولہ تو آپایا میں مثال دینا میں یار ایس درویش کے پیچھے چلو تھی ان پیچھے چل دے جی تو میں پوچھا یار تو دے پیچھے کیوں پہ دے جی تسا آخنا یا تمہوں کوئی بندہ ہو وہ تسا بلال پیچھے دے, دے, تو دے, آخر... پیچھے مطلب پیچھے دے پیچھے تس آکڑا بلال دے پیچھے نہیں دے مگر پہ ٹرنے کیوں آ تھانو چشتی چیشتی آ مگر ٹریا جی ابو بکر دے پیچھے ٹرن دا حکم مستفا کریم دستفا کریم دتا دا مطلب ہے جڑا ابو بکر امر پچھے پیچھے چلے گا خدا پٹر فرمائی کا کر کے انہیں بھی تراوی پڑیاں آپ پڑھنے آ بول بول بولو, بولو, بولو تراویاں حضرت عمر بڑی اصل پڑھنے حضور سرکار نے جو فرما انہوں کے پچھے چلو آپ چلنا ہے نا ٹھیک ہے نا تو ہر حضرت عمر جنہ دے پچھے نبی پاک سانو چلایا تھے جن دے بارے ایڈی شان آئی کہ عمر دی زبان سے حق بول ہے حضرت عمر سرکار نے فرمایا جے تو لکھ کے کتاباں پڑھائیاں تو میں تین وہ سزا دیاں گا جڑی آخری درجے ہونی ہے بڑی وڈی سزا تو پھر اپنی کہانی دسی کہ میں بھی وڑ گیا سا یہ مدرسے تو جا کے میں کتاب لکھ کے تے اگے نبی پاک سرکار سے آ بیٹھا تو مینو حضور نے پوچھا ہاتھ چی میں ارد کی یا رسول اللہ کتاب ہے میں آخیا چلو سڈا قرآن تو ہے ہی توجہ نہیں فرمائی نے علم چلو علم چافا ہی ہونا ہے نا لکھ کے لکھ کے وچ بند کر کے حدور دگان پیش کی فک لالی رسول اللہ, اللہ وسلح مینو رسول اللہ نے فرمایا مہاد اللہ کی او کمرے ہاتھ چیکیے تو یا رسول اللہ کتاب لنزداد لسدا دا علمن علمنا یا رسول اللہ میں کتاب لکھ لے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 اضافہ ہو جائے گا آخر میں یہ گل نبی پاک گرد کی فخر رسول لاہ رسول لال قدم ناک ہو گئے آکا انعام دار ناراض ہو گئے حتا احمرت وجنا تا ہو حضور دے دوویں رخسار مبارک لال سرخ ہو گئے کیونکہ آپ سرکار دے جدی غصہ مبارک اودا سی سرکار دا چہرہ مبارک لال سرخ ہو جاندھا سی سبحان نوذ اب دے جامعہ سبحان اللہ میرے آقا نام دار دی عیادت مبارک سی جدوں کوئی گل سرکار اپنی امت نو کرنے دی سی پھر اذان دیوانے سن نماز دے وقت ازان دیوانی سارے اکٹھے ہو جانا پھر نماز تو بعد نبی تبلیم فرما یا نماز تو پہلا سرکار نے جڑی گل کرنی سکرن کرنی ہوں سی کرنی پھر میرے ماں بوب سرکار نے جدو ندا کرائی بولو آواز دتی نماز اکٹھے ہو چھتی نہ آ جا جب آواز انسار قبیلے پہنچی انہیں انسار انہوں نے ایک اٹھوئے لگتا ہے نبی پاک کسے ناراض کر دے چکو ہتھیار اصلاح اصلاح نبی پاک کسے ہاتھ ناراض کیا ناراضگی والی سدا پی بجتی ہے اٹھو چھتی کرو کیونکہ نبی پاک دے یار ایڈے دیوانے سن نبی پاک سرکار دیشا ناراضی برداشت نہیں سن کرتے جی ہزار سکار ناراض ہوں نہ سن فورن تیار ہو جاتے سن یا رسول اللہ حکم کرو اسا بندے لا دے بابو با کی کیا میرے پاک نبی وسلم نبی پاک ممبر شریف تے بیٹھے سن دے یار انصار صحابہ آئے آن کے چارے پاس ہلکا پا لیا از پا کے نبی پاک سرکار دے چارے منے کلو گئے ممبر شریف ہرور سرکار نے فرمائی بول چا بولوسو امی کادوتی تو جب میں ہر اللہ تعالی نے میں نے جام کلام بخشیا سبحان اللہ. کی مطلب میں لفظ دے تھوڑے بولنا تھوڑے پر مانے آدھے سمندر ہوں دے مانے آدھے سمندر اور اب میں نجا میں کلام بکشی ہے پا خواتمہ اورے ہو جا کلام بکشی ہے جدہ آخری ہے آخری کلام بس اس تنال دے کلام ہی کونی اچھا وقت تو سرہ لے جی اختصار آہ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 پریشان بندہ راہ گویچیا کدی ہاتھ مارد کدی ادھر سوچ دیں ادھر سوچ دے, دے, دے, دے, دے میں سجے کھبے ہاتھ نہ مارو بلا یہود و یو دونس اپنے دین مچھڑ کے حیران پریشان رہوکھ پویا جی تھوکے چل نبی پاک سرکار ایک خطاب فرمایا حضرت ردیت تو بل اسلام یا رسول اللہ میں رب اللہ ہو راضی رب ہونے ترازی اللہ تب ہواضیا یا رسول اللہ اسلام دین ہون تاضیا تیرے رسول ہوا کی مطلب صاحب لفظ اس بول دے سن جس نبی پاک ناراض ہوتا ویختے سنبی رازی کریو فرمائی ہاں یہ لفظ بول دے سن نبی پاک نو راضی کرن دی خاطر اے نہیں سن دے کہ یا رسول اللہ سونے بس سا جی کردار تین ویکھی جائیے جدی کرنا ہوں سن فرما یار سا جی کرتا سنائیے نہ جب راضی کرنا ہوں کرب ہونے راہیے قرآن دے کتاب ہوا دھی بل قرآن کتاب بابے کے بول جڑا اے روایت سن لی پوری سنا دیتی ہے ہوں ادے چھو کڈا بولو بولو روایت وچ حضرت عمر تو جو کچھ ساڈے واسطے نبی پاک کرایا دسے نا او خسم خدا دی ہدایت دار ہر فیا کھڑے حضرت تے عمر دول شخص پہ کتاباں دانیال نبی نہ ٹھیک ہے ہاں آ آو شخص خالی خالی ہاتھ آیا آپ کو پتہ لگا بھی اے بندہ دانیال دیاں حضرت دانیال دیا, کتاباں اس کا تے لکھ کے بندے دا پا مسلمان باندھا گیا تے کی چک لیا بولو بولو ہاں نہ ہو تو کلیمی بھی بنیاد سوٹا چکیا دے چا, سات واہ مطلب یہ نکلا واقعی کسی راہ ٹورن دی خاطر نا کسی خالی گل اثر کرے مڑ ڈنڈا پی رہا ہے وگڑیا تگڑیا کا پک پی رہا ہے مست ہاتھیا کا اچھا پہلو تو واہیاں چنگیاں ستری پھر قرآن پڑیا پھر تین وار قرآن کی آیت پڑی سمجھاو کا انداز وے جنت لاو کا طریقہ وے چھوٹے نال کوٹ کے آیات پڑیاں پڑھ کے وہ ہوں پوچھتا حضور میرے کو غلطی کی ہوئی ہے دسو تو سی آپ دستے بعد چنے پہلو کٹ لیا کیوں پہلو آیا تو بھی سنا لیا کیوں اس واسطے تاکہ پہلو ہی پتا لگ جائے ادر اندر کہ میں کوئی بڑی وی گلتی کی بیٹھا ایڈا وا جم کیا میرا جرم پہ پوچھتے ہیں کہ پہلو موج کٹی آ تے جدو پوچھا تے فرمایا وہ توں جڑا دانیال دیا کتابیں لکھ کے پہ دینا ہے حضرت دانیال الی سلام دیا آخر ہاں؟ جی میں ہون حکم کرو میں کی کرنا ہے جو آخو گے میں پیچھے چلا گا آپ ہاں؟ نے فرمایا چک پانی گرم تے سوف چٹا روف آ مٹاون کی خاطر چک تو اناف کربی پاک سرکار کی امت نئی یہ ہو جی. کتاب پڑھی یا خود پڑھی تو یہ سزا ہال چھوٹی پھر پوری دیا گا توجہ آل. نہیں فرمائی ایک جسے جی بارے مستفا فرماون لو کانباد دی نبی دکان اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا ایک دی ابھی بکری جو میرے بعد دو آ رہے ہیں ابو بکرو عمر ان کے پیچھے چلو توجہ نہیں فرمائی نے یہ ان دے, دے. مطلب ابو بکر امر دے پیچھے چلنا ان سمجھ مستفا پیچھے چلنا کیوں جو مستفا کریم فرمایا ابو بکر امر دے پیچھے چلو تو ہوں اسا ابو بکر امر دے پیچھے چلیں گے اللہ تالا پوچھے گا اللہ تالا رسول گا کیا مت نو بکر پیچھے چل رہا آخر یار رسولہ میں مثال دینا میں یار ایس درویش کے پیچھے چلو تھی ان پیچھے دے جی تو میں پچھا یار تو دے پیچھے کیوں پہ دے جی تسا آخنا یا تک کوئی بندہ پچھے وہ تسا بلال کے پیچھے تس آخر بلال دے پیچھے نہیں دے مگر پہ ٹرنی آ چشتی چیشتی آخ مگر ابو بکر پیچھے ٹرن دا حکم مستفا کریم دستفا کریم ابو بکر عمر دے پیچھے چلے گا جڑی ہو فرمائی تک انہیں بھی تراوی پڑیاں آپ پڑھنے بولو بول بولو یہ ویتراویاں حضرت عمر پڑیاں اصل پڑھنے حضور سرکار نے جو فرما انہوں دے پیچھے چلو آپ چلنا ہے نا ٹھیک ہے نا تو ہوں حضرت عمر جنہ دے پچھے نبی پاکستان چلایا تے جن دے بارے ایڈی شان آئی کہ عمر دی زبان تے حق بول ہے حضرت عمر سرکار نے فرمایا تو لکھ کے کتابہ پڑھائیاں تے میں تینوں وہ سزا دیاں گا جڑی آخری درجے ہونی ہے بڑی وی سزا تو پھر اپنی کہانی دسی سی کہ میں بھی وڑ گیا ساں یہودیاں دے مدر سے تو جا کے میں کتاب لے کے تو آگے نبی پاک سرکار تھے آ بیٹھا تو میں نو حضور نے پوچھا تچ کی یہی میں عرض کیتی یا رسول اللہ کتاب میاکیا چلو ساڑھا قرآن تے ہے یہ نال اے وی توجہ نہیں فرمائی نہیں دا دا چلو چافا میں فرق ہو گیا فرمایا اعلان کرایا کٹھے ہو سارے کٹھے ہوئے تے سرکار نے سارا نٹھے کر کے پھر دسیا کٹھے کر کے یہ مطلب یہ نکلیا مسئلہ ایک دا نہیں دو دا نہیں اے میرے مصطفیٰ دی ساری امت دا مسئلہ ہے نبی دے سن پہے کہ اے جڑی اگوں میری امت آنی ہے نا یہ نہ بڑے منہ مارنے نے ایے ادے منہ مارنے نے ہوئی کام کرنے نے اپنے نبیا دباں چڈنیا پیچھے ٹور پے جب یہ ٹورن گے میرا نبی کیونکہ رابری کا حق ادا کر گیا وے میرے سونے نبی رحمت لال امی نے کی حضور نے رحمت فرمائی امت نو پہلے ہی خبردار فرمایا فرمایا خبردار میں تو کسی نبی اور نہیں اپنے نبی تو کل کر کے کسی اور پاسے میں تو وہ عمر نے فرمایا میرے نبی لے فرمایا امرا علیہ السلام بھی زندہ ہوں اج وہ بھی میرے پیچھے چلتے توجہ آگ سبحان اللہ. سونے نبی جان سائن کرنے نے کرتوت پہلو دس جا سجنا خیر القرون کرنی سب سے بہترین دور افضل فرمایا میرا ہے پھر میرے دور او مبارک دور سن کہ جنا دوران دے اندر مسلمانی اسلام پورے اروج بے سن صحابہ کرام دا دور یہ اروج دا دور سی مستفا دا دور بھی تے مصطفیٰ دے صحابہ دا دور بھی فرمائی کیوں کہ ان لوگوں نے مستفا کریم دی کتاب قرآن تے حضور ددیث دے دے دے دے نہ کوئی ہوئے حاصل کی توجہ نہیں فرمائی نے نہ کوئی, کوئی ہو سیکفا قرآن سیکھے دا نوری بیان آلہ! سکھے آلہ! اے دور آلہ رہا ہتا کہ حضرت فاروق کے آزم کے دور مبارک اگر کتابہ حضرت عمر دائنس کے فلسفیاں کتاباں آپ دے فتو ہاتھ نکلیاں حضرت عمر بن خطاب نسا گیا ہزر ان کتابہ نکلیاں نے کوئی سان پڑھن پڑھاو دی اجازت نہیں اور اربی اچ ترجمہ کر کے لوگوں سکھائیے حضرت اے فاروق کے نے جواب دیا اگر ان میں ہدایت ہے تو قرآن کافی اللہ اگر ان میں گمراہی ہے تو اللہ نجات دیتی ہے پھر کیوں گمراہی نال پائیے تو وجہ نہیں ابھر بھائی کتاب میرے کو امام تاش کبرا زادہ دی مفتاحسا مفتاح حسا جلد نمبر پہلی سفا نمبر دو سو انہتر کن اس پہ پیش کرنا کہ حضرت فاروق کے آزم یوحانا مربنا اسلم فتح اسکندری باجا دفیا خزانہ تک فسٹ شارا فی ہا امر ربی اللہ عنہ پکا تبائی عمر رضی اللہ عنہ ہو امل کو تب بلتی ان فیحا مایو واف کو کتاب اللہ فیح ہے انکان غیر کا فلاحاجت فیحا فتقم بے اقدامہ مر بناس فی تفریق کہا في حمام تلسکندری فرا کہا فی مواق دہا ف نفزا فی مدت سط اشہ بولو بولو بولو سبحان اللہ جب امر بناس صحابی رسول نے سکندری شہر ملک فتح فرمایا اور سچ کتب خانہ سی مشورہ کیا امر حضرت امر پڑھائیے نا آپ نے فرمایا اگر انہیں جو کچھ ہے اللہ دی کتاب دے ہے بالکل مطابق تو پھر قرآن جو ہے کی پڑھیے ہے جو بالکل قرآن دے مطابق پھر دوجے پاسے جان دی لوڑی ہی کو نہیں اگر ہے اس تو علاوہ تو سان ہی کونی Anlam, اگر قرآن دے خلاف ہے تو پھر سانوڑی کوئی نہیں تے اگاں ہو تو مکا مکا یہ نبی تو پڑی وہ سن سجنا اللہ تعالی فرمان ہے چل دے لوکے جہاں دا دل ساری یاد چرد ہے ولا توتے من اگ فل نہ کل بہ من اس بندے دی گل جہد جی دل اسا اپنی یاد تو غافل کیتا ہے یہ مطلب ہے جا جی دل غافل ہے نا ان پچھے چلن والا جاوے گا ج دل مولا دی فاروق آزم پیچھے چلنے والا جہے روئے زمین دردے سراپا قرآن سن سراپا قرآن قسم خدا دی تج محل کر کے مصطفیٰ نو یاد کرنے ہیں رب نو یاد کرنے ہیں وہ دا ہر صحابی ٹر محفل سیتفا بھی یاد آفا دا رب بھی یاد آسلم لوگ کان دی فرمایا چھتی کرتے مکائے کتاباں عمر بن آرسنو چٹھی لکھی مکا انہیں ساریاں حضرت عمر بن آرسنے مکا ساریاں سار دیتیاں تاں کر کے عمر پاک سرکار دے فتوحات تے حضور سرکار دے حضرت عمر دے دور دے فوجی ایڈے ایڈے طاقت آلے تے تگڑے ایڈیاں شانا آلے جو حضرت نو چٹھ لکھی گئی حضرت جی اتے فوجی تھوڑے ہو گئے فوجی گھلو گلو کافر فوج ساڈی تھوڑی نے تین بندے گی بندے نال پیغام بھیجیا فرمایا تین نہیں تین ہزار پہن دے بے مستفا دے قرآن دے نال نبید شریعت دے نال زہر بات رنگ کے فوجی بنے گا وہ مڑ ایک ایک ہزار دے برابر لکھا فرشتے نے کلندر اکبال فرماندہ فضا ہے بدر پیدا کر فرشتے نصرت کو فضا بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار کتا رب بی لو س جا فوجی بادشاہ جو زلدلا ہے حضرت عمر دور زلدلا آیا زلدلا جان گے زلدلا پچاڑ جنہ لو آیا حضرت عمر بن خطاب مدینا شریف دل آپ کی بادشاہی کا دور سے हजरत ने पैर मुबारक जमीन ते मारे आ, पैर जमीन मारिया फरमायांसाफर नहीं बस इना इन आखना जमीन कंबना उथे छक दिता था रुक गई उमर का पैर जो बजा جڑا عمر خدا دیا کام پھاڑا سی زمین کیوں نہ دی پچھاڑی زمین رک گئی ہے ادی دنیا بادشاہی حضرت فاروق آدم کی ہجی کوئی بندہ ایک بھی زکات لین دل نہیں چڑیا ای دے قرآن دے ایک رات حضرت عمر میرے کو اچھی جلدی کتاب پی ہے تاریخ دمشق اور حضرت عمر بن خطاب ایک شخص دے نال مدینہ شریف جنگل دے, نال نال نال دے, دے اندر لوگ خیمے لا کے بیٹھے سن ہاجی جگیاں والے کوئی مکان والے کوئی کھیو دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو سرکار اتے جی کلندر اقبال فرماندہ فضا ہے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضا بدر نصرت کو تر سکتے ہے گان د سے کتار دل کتار صدق جامان فوج انجدی تے بادشاہ انجدہ جو زلزلہ آئے حضرت عمر دے دورت زلزلہ آیا زلزلہ جاندے زلزلہ پچھار جنہ نواندے نے زلزلہ آیا حضرت عمر بن ختام مدینہ شریف زل آپ دے بادشاہ انجدہ دور سے حضرت پیر مبارک زمین تے ماریا پیر زمین تے ہو۔ فرمایا ٹھہر حل دی کے کیڑا انصاف عمر تیرے تے رہے تھے نہیں کیتا بس اخنا سمی کمبنا ات دے <متحدث> رک گئی عمر دا پیر جو بجا بس عمر خدا دیا کام پچھا دا, دا پیر کیوں نہ پچھا دی چڑیا قرآن ایک رات حضرت عمر میرے کولداں کتاب پہ تاریخ سج لکھا وے حضرت عمر بن خطاب ایک شخص دال مدینہ شریف کے ہاں جی نال نال دے بہازاں جنگلاں دے اندر لوگ کھے ملا کے جڑے بیٹھے تان ہاں جی جھگیاں والے کوئی مکھاناں والے کوئی کیویں دے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اوتھے جاندے وی توجہ فرماو توجہ فرماو ہر پاسے حضرت عمر بن خطاب نے لہراں بہراں کرا دیتیا ہاں جی اڈی دنیا دے اوتے کوئی بندہ ہو جانی چھڈیا جڑا زکات لین دے ہوئے ہووے سرکار وری سیر کرن واسطے اپنی رعایا دے حال تورے مدینے جنگل شریف والے جلال جنگل پہنچے مکان نظر آ جائے مکان دن راتی رات دے لا ٹوجو فروار دی رات دے لے ہانڈی کڑک بھی پی حضرت مردن خطار سکار آواز پہنچی ہی مکان دوہے دلال جا کے آواز دے بی, بی جی कादिया, क्यों कह दी आवाज बीबी पी दस दिए हांडी पी हांडी चली खली फरमाया कुछ है भी नहीं आख्या कुछ कोई नी सिर्फ पानी पाया वे सिर्फ पानी पाया वे मेरे बाल हाले तक रोंदे पैन बालों के रोमन की आवाज भी उम्र दिन खत्ताब न रही है हजरत उम्र उधरों बालों की आवाज उधरों हांडी भी पे सुन रहे फरमाया बीबी जी टोंबे खड़क दिए अर कर दिए अर को पता कोई नहीं कौन है बादशाह कौन है कौन है कौन लाया खला जरा पुछद प्या बी भी नहीं है باہر روانے کوئی شہ نہیں میں ہانڈی رکھ کے دل پہ مہلانی پکے گی لا لوا گی ہوں پکے گی لا لوا گی پانیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ڈائی نکل گئی روڈ نے آپ پوچھتے حاکم ہاکم کون ہے انہیں آخیا امر سدی دا, دا غافل فل ہاک میں کونی کو نہیں ہاکم اریا کسال پیے حضرت عمر نے فرمایا وہ روکی پتا تیرے ہال جنگل نے کو جب دن سیانی بیبی سی جے انہوں لیا ہاں متا کوئی نہیں پھر بادشاہ بن کیوں بیٹھا وہ او بادشاہ کیوں مل بیٹھا جنوں پتہ کونی بے خبر اپنی ریال ہو حضرت عمر بن خطاب گل سنی ہوئے رو روڈ نے یار اپنے نالڈ سنگینوں نے چل آ فورن آئے مدینہ شریف جتھے خزانہ سی جتھے خزانہ سی جس دے اندر جلاب والا مالے غنی مال جلاب دے بار مال ہندے سن اتوں حضرت سرکار نے بوری مبارک چکی بوری آٹا بھی چکیا ہوئے دے اندر کپڑے ہی بھی بڑا کچھ پایا کھان پی چیزیں پائیاں کھجور پائیاں حضرت پاک سرکار نے توجہ فرما گھی پایا گھی پا کے حضرت نے فرمایا میرے موڈیا رکھ نال آخر امر میرے موڈیا پا د फरमाया पर परा हो क्यामत वाला वजन तू नहीं चुकना दिहाड़ आएगा मेरा भार तू नहीं चुकना पैना पर बोरी शरीफ पाई जारा बोरी पेश तवजो फरमा बोरी रखी बीबी परा हो जा मैं आप ही हांडी पकावगा सरकार ने क्यों पाया پایا کھجور پائیا <تصفيق> پکایا پکا کے, خوایا, خوا کے, توجہ فرما, کے جنے, جنے جنے جانور جانور جی ٹرد انگوں بڑ گئے بالوں جانور واگ ٹورن لگ پے اوے جانور وانگوں کھیل لگ پے یہ کیوں پیا کرنا وے حضرت عمر نے فرمایا او دے بال دے سن میں کیا چر واپس نہیں جاگا جن چر بالوں ہسا کے نہ توجہ نل بول سب فرمایا روے سن پے بس ہو جانور ایک اگے ہاتھ کر لے ہاتھ پیروں گوڈیا کے باہر نا ٹورن بادشاہ خلیفا وقت دے بال جان جان کے نہ چیڑن اج کر بال اگوں ہسن جد ہسے نا اٹھے فرمایا میرے اندر یہ خواہش لاکھ یہ دے سن پائے یہاں ہسا کے جان ہوں ہسے نے شکر, شکر, شکر حا حا تمجھو نال بول سبحان اللہ ایمان دس جے جی صرف قرآن تے نبی پاک دے بیان دی تعلیم سی تو کتاب سڑدیاں سن کسے اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے مارا جلایا ہاکم سیل وقت آیا ڈیڑھ سو سال بعد مامون دا خلیفہ مامون رشید ہارون رشید دا بیٹا بھوت سوار ہویا بھوت کرا او کوئی سجے کبے منہ مار کے کوئی علم ہور پاسوں میں چاہی دا وہ جتوں نبی روکیا دے کے پوشا واشت گھلیا کہ تیرے کول جب نا تے فنون علوم دیا وہ میرے آل گل میں ترجمہ کر کے نبی دی امت نڑھا اگوں نہ جب نہ کی گسا چڑھیا یہ فوج تیار کی لڑ کے کھو لب واپسی پھر وہ خبر ہوئی روم کے بادشاہ عیسائی عیسائی کہ او فوج لے کے لڑن پیا او لے مشورہ پادری تو اپنے مذہب کے پادری دسو کی کرنا چاہیے انہیں آ جے مسلمانہ نو تباہ کرنے ہی نا جان دے میری گلتے توجہ نہیں ہلکی تھی آلہ! آلہ! عیسائی پادریاں آکھیاں روم دے بادشاہ نو جے مسلمانہ نو توڑنے ہی انہ دے پرخچے اڑانے نی انہ دے عقیدے برباد کرنے نی ایمان انہ دے تباہ کرنے نہیں انہ نو آپا سچ لڑانے ہی ٹوٹے ٹوٹے کرنے ہی فرقے بناونے نی یہاں بغیر لڑ تو براہم آئی جان دے کتاباں گل دے گلے لڑ تو بغیر آپ پہ ہی مر جان گے یہ حوالہ دسا اس گل کا یہ بھی ہوالے گا کرت نبی تباہی آئی ادھر ہے جنہوں آتے یہ تباہی امپورٹنڈ ہے کی آدھنے اچھل امپورٹنٹ میں خیر پلیت لفظ بول بیٹھا چلو گرو کر لاستے بولنا پہ امپورٹنٹ جیمداد درامداد باہر شیس آئی جی پیک ہو کے دا جنا چیئر ہے اس اندر دودا دا گھر دا مستفا دے دا گھر دا اللہ سودا سو دا سی امت اروج امن چرکے بھی نہیں تھن فراہ فساد بھی نہیں تھڑ تباہیاں بھی نہیں تھن سجر جدو آئی باہر در سودا آیا دو سو ستر امام تاش کبرا زادہ کتاب تین دی جلد, جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر دو سو ستر کنا دو سو ستر رغب المامون علوم المامون وطلب الكتب ولم راغبل خلیفت المون فی ارسل ال معمون المذکور المدور و ولم بل فغضب المامون وجمع فقد بل مامون و جم الاکر بل اگل خبر فلم فکال ان ارک الس رفی دین المسلمین فلا تمنا انل کوتو میں فستا سن المال اکبر سلا توجہ نہیں فرمائی اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں اپنی تباہی اپنے ہتھ ہتھی ولا تلخو بی کو ملتا لو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہو اے اپنے آپ برباد اپنے ہاتھی نہ کرو اقل کرو برباد کیونکہ وہ آئے کتاب آئی پڑھتے گئے دے گئے مرتے گئے دے گئے پھر کے بہتر تہتر چوہتر سبحان اللہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم ہم کو بھی لے ڈوبیں گے اچھا او اس دور چور چوران حدیث نو حکیر نہ سمجھیا حقیر نہ سمجھا بیکار نہ سمجھا انہیں آلہ نے ٹھیک نے آلہ نے لیکن نال اضافہ ہو تے کر لینا چاہیے ودا لینا چاہیے ارمن ودایا تین سجنا اور وقت آیا یہ ساڈا اصل تھڈو سوچی اور وہ رکھی جیڑی وہ پرانے کافر والی جنوب سورت کے مومے بیان فرمایا کی وہ چڈو اچھا قرآن حدیث فکا شریت کوئی یہ پڑھاو آئی شاید مامون نے ترجمے کرائے باہر دیا کتابوں میں روم تے یوں ماریا لیکن انہوں نے قرآن نوں حکیر نہ سمجھا بیکار نہ سمجھیا اج اصانڈو بےکار وہ پڑھاو دے قابل ہی نہیں سارے کول سائنس سڈے کول ترقی آفتا میں توجہ نہیں فرمائی نے ماں موٹی جی مثال دینا اس لیے پورا زور لگتا ہے پیا یہودیاں مگر لگ کے کہ دینی دی دے کے سائنس ہونی چاہیے انگلش ہونی چاہیے سارا کچھ <سؤال> ہونا چاہیے <سؤال> اے آدھے کھیا سکول ہونا چاہیے کدی سنیا اے تے تو آنے مولویوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے کدی <سؤال> یہ بھی سنیا کہ ڈاکٹران بننا چاہیے کدی آخے نہیں اچھا یہ مطلب یہودی گند لوڑ ہر کسی دے نور کیسے میری گل نہیں سمجھے میں کتھے پیا بولنا تو کس سطح دی پیا گل کرنا السلتی قرآن حدیث نو پڑھن پڑھاون دے قابل نہیں سمجھا کر کے جیڑا کو بندہ پڑھ سکھ جاوے قرآن حدیث شریعت باوے امام محمد رضا جلم ہوا تماؤ بندے ہیں شعور ہے تے تو اگریزاں کو جیڑا سکھ جاوے جائے تے سکھ کمینگی جاوے سلطان رائی شیطان بن جائے شیتان انسان پلی ایک سفت نہیں ہونی وہ دھوتا پوتا ہی ہونا نگا اگوں پچھوں کپڑے نگا ہونا پینٹان شرٹان کھوتا لگا پے گا وہ آخن گے یار منڈا ترقی نہیں کر گیا سچی بولی کدی کسی حدیث فلانا پڑھ گیا ترقی کر گیا سچی بولی این دا مطلب اور وزیر خنزیر ایک بیان دتا ایک وزیر خنزیر نے انہیں آخیا کتاب جڑی قرآن ہے اے کوئی نصاب درج کرو پڑھاو کی کتاب پوری قوم دال سوائے سوایا دیسی بندے جڑے نا دیسی دیسی جہاں آتے بے شور ڈنگر وچ شعور ہے ایمان والا ایمان وچ شعور ہے اے سمجھتے ہیں وہ کتاب ایک ہی کوئی ہے جی وی کتاب قرآن ہونے والا کوئی شا نہیں یہ سمجھتے ہیں جہے ہیں نا ترک گئی آفتا والے کون سردار کی بات کرتے ہو ابھی یہ کہیں یہ نہیں چل سکتی اب یہ نہیں چل سکتی اس کے اس کے ساتھ دنیا چل نہیں سکتی اب کیا کریں گے اس کا نیمل بدل بتو اب ہی جی میرے ہے مولنا صفدر محمود صاحب بٹ نے ایک ساتھی لن بی چڑیا میرے آیا گل کرتے تو ہوں بچارے ایے بولو باندر وہ میرے نال گل میں دو گلیں <تصفح> پین ہو گئی ہوندی کیونکہ بچار سرف جیسے گبارے چلا نہیں میری ہوں گارے ہلا ہوں کنڈا مارو <تصفح> <تصفح> یہ ہونے سکولی جڑے نے ہوتے نہیں ہی نے اندر یہاں اند دل تو ہوں گا کو نہیں علم تو نور مستفا لے گئے میں انہوں دو چار گلوں تے اچھا ہوں وہ او سجنا ہو گیا چوپ میں کہ اللہ دے بندے قرآن حکیم اے تعلیم اے تعلیم یہ انسان نو ن شور دی. اچھا وہ میں کیا جدوں آئیے وہ دوسری ترک گئی یافتہ والی تسا عظیم سمجھتے ہو سب کچھ حال ہے کہ وہ ایک انسان نہیں بنیا ایک انسان جی کوئی انسان والیا سفتیں ہیں یہ لوگوں نے جڑے اس تعلیم تو دور نے اپنے پیو دادیاں دے طریقے دے نیڑے نے کسمیا پہ اگر حیا ہے اگر غیرت اگر انسانیت ہے اگر کوئی ہمدردی ہے اگر کوئی ادب ہے اگر کوئی اللہ رسول دی محبت ہے تو یہاں جنہوں ہے ڈنگر تے بے او شعور والے یہ پڑھنے قابل نہیں یہ تو بھائی حضرت صاحب پھر کیا کریں جی سنا چاہتا تھا آکھے حضرت صاحب ٹھیک ہے تصا مین آدھے پی جی بھائی میں چھ دے میں اگا نہیں جانا لیکن ہوں نیمل بدل دسو کی کیوں جی پوچھتا سی نیمل بدل آکھے نیمل بدل لسو میں بدیا گٹر چنا کسی وہ خود ایک نیمل بدل لیں ایک بدلو گٹر دیو او دو نوا دی لوڑ نہیں کی خیال گٹر اچ نہیں جاوے گا تے فلیتی تو بچیا کھڑا ہے گند تو بچیا کھڑا ہے وہ نہھاو تے لوڑ کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں تو اللہ دے بندے آپ گٹر تے, تے بچنا ضروری ہے سان تو بچ گیا تے سمجھ تو بچ گیا ہوں سجنا جی گل کرنے والی ہے میں اپنے موجود سمیٹ کے مکا دج پوری روئے زمین پھر پرانے کافر والا ذہن اگر نہ تینو نظر آوے ٹھا مزاق قرآن دا حدیث دا علم دا دین دا نہ اڑا میرا نکوا ڈل اکثریت تینو او نظر آوے گی جہرا ترک گئی یافتہ والا طبقہ ہے وہ سارا دا, ب دا سا سارا لانتی آجل، آجل, او دب برباد ہے دب او آ تفینس ڈیفینس ہوئے ڈیفینس لاہور والا آخری علاقہ تو تران دی گل نہیں کر سکنا اوتے گل اتنے ہوں آئے بیٹھے جے نا اتے کنے آئے بیٹھے جے جی بیٹھے جے کنا چہر ہو گیا تو کدی اوتے بھی جلسے سنے نہیں کیوں وہ سکھ نے تسا <laughs> مسلمان نے چوڑے برادریوں معلوم ہوا واقعی چوڑے نے وہ اس واسطے چوڑے نے کہ ننگیاں فلموں انہوں دے چوی گھنٹے بہن دے سامنے ماں دے سامنے چل گیا انہیں چوڑیا ربدہ قرآن حکیل لگتا دا گاندو کھوتے کوتے ٹٹی چنگی لگنی ہے نا وہ جو کھوتے جاگا گا بل, بل دماغ ان آپے فل نل پیارے مشکفا گڑا ایمان نہ لو تھے قرآن دی سچی سچی گال چکار اوے ہوئے تنویں جی وہ کھڑ گے جی میں گا چلو چلو کے ٹاوٹ تو ساں دل ٹھر ٹھر کے سن دے جے پہن میں آیا نو دے وہاں نا قسم خدا دی کر کے آنا جدے کب دیچ میری جان ہے جی دنیا کھلوتی ہے ہی نا اسلے جنی بچی کھڑی ہے ہی ای. ایسرے پھر نسادے آن دی برکت ہے ای. ایسادہ حال ہے لوگ قوم ایمان و فارغ ہوئی ہے جدو حکیر سمجھے تو اللہ تعالیٰ دی سنت بدل دی نہیں انہیں پھر عذاب گھلنے شروع کر دیتے ہیں آ جڑے علاقے زلزلے گھر گرک ہوئے نا نہیں دو نہیں لکھاں بندے یونیورسٹیاں پینتی پینتی سو لڑکیاں جتھے گڑدیا سن پینتی پینتی سو لڑکیاں تے پتہ نہیں کنے کنے لاکھ کن کھ فیس ٹھنڈے علاقے ایاشی واسطے اتے گڑتے سن قسم خدا دی بندیاں دس ہے یونیورسٹیاں دا پتہ ہی لگا ہے کیڑی تھان سے سن جدوں زلزلہ آیا ہے نا زمین منہ کھلیا وہ گئے جب واپس گیا منہ نشانی خطہ میں بہتے کہڑے غر ہوئے وہ علاقوں میں فوجی تھانے سکل ہسپتال وہ جتے جتے ترقی ہے सत्तर हजार अगले दिन पुलिस वाला बैठा थी बस आख्या मौली साहब एक साली शमून कह लगा मौली साहब आवाम की गल करना है असूमत नोने सा हजार फौज का पता ही नहीं लगा गई कि ठंडू निशान ही कोनी साढ़े आखे चौदह थाने सन चौदह था मकान बच्चा ना कोई बच्चे थाने वाला बचा ठंडू ही गर्क हो गया ہسپتال وکرے گھر کو ہاں جی وزیر آزم آزاد کشمیر دے اعظم کا بیان ہے میں قبرستان کا وزیر اعظم بن گیا ہوں ہاں <تصفح> ترقی کر لی سو اس <تصفح> علاقے ایاشیا کی اخیر ہوتی سو آ جڑا ٹاور ڈگا مار ٹاور مار ٹاور اسلام آباد جنہوں میں آباد آنا اسے جہا ڈگیا نا اس ٹاور دور اس کلب وہ کلب ترقی والے جڑے سن وہ سکول سیکھتے پڑھتے ہیں اس سے امل کرتے سن ہاں جی وہ سارے کپڑے لا کے نگے نچتے سن دیا لاشان ننگیا نکلیاں نے ہال تک بھی اخبار بھی آیا وہ لاشاں ننگیا وی قرآن جو مزاق حکی سمجھ کے بےکار ہے مولی بناوا پتر میرا بناوا پیرا ماحول ہی بن جائے کتے گا کی کرے گا پچھلے سن جان گرکتا سو جی انہوں کفر نال گرک کیتا سو نا تو اصا کوفر کر کے رب سونے دیکھ لگتے نہیں وہ تھی دے ہی بنایا سن! <تصفح> <تصفح> میں حیش رسول میرا کیشت پہ جے میں پچھلا جمعہ آزادی کا بیان لایا دو کیسٹان نے ان سن تلہ سونے کے فدلو کرم نہ وہ بیان او ملے گا جہرا روئے زمین دسے مولی نہیں ہونا قرآن حدیش کے قرآن حدیث دے نال میرے پاک نبی سرور نے فرمایا نشانیاں دسیا حضور نے نشانیاں دس کے فرمایا جدو میری عمر سے کم کرے گی انہ تے اے عذاب آنگے انج جیو ایک ڈوری دوری ٹوٹے تگے نے اج مڑک جاروں باری ڈگتے نے انج مڑکیاں گو آزاب باروں باری پچھوں لگے آنگے اس لیے دنیا قرآن حکیر سمجھ تھڈو بےکار سمجھ کے دیتا ہے مزاق اڑا دی ان ایک دگئی دگ ای گئے تے اگلے دے ہالے ڈگنے نے جہے بمب بنے پے ان بھی فٹنا ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ حال کی پتا نہیں منظور سی سانوں وڈے کہڑے آداب واسطے رکھ لیا سو یہ نہ سمجھا جی جو اصل کو کوئی میرا مطلب ہے کوئی ایڈے دھرتی کے اتنے کام کی کھڑے بھائی سان پتا نہیں کہڑے آداب واسطے رب سونے رکھ لیا قسم خدا دی جی الزلہ جتے جی ایٹم بم پیاڈے ملک چدر دردہ پاسا ل آپ ترقی ولٹ جانا سی پورا پاکستان بھی چٹ ہونا سی ادھا ہندوستان بھی گول ہونا سی ہونا سی بنی شہ ہمیشہ استعمال ہوں اللہ تعالیٰ دزاف بھاوے جنگہ نال تے دنیا مک جائے اے پرانے خو چلنے جی ہاں اے جڑی رونک ویندے پی جنا یہ کھا اے قرآن حدیث دی روشنی اللہ نے وے کرنا ہاں سکول ٹی وی تے ووٹ یہ تو چھتی نال دور ہو جاؤ جینا تنہ تو دور ہو کے انا انا دا مخالف بن جائے گا نا میں کسمیا پہ قرآن تات رکھ کے او تو کٹیچ گیا سم اللہ جڑ گیا سمے جہاں رب نال جڑے گا رب وہ بچا لے گا باقی پوا لے گا جہے اللہ کا گھر کوئی نہیں مسجد بھی آئے سن اتنے ملاد بھی ہوں سن اتنے یارویں دگا بھی بڑیاں سن ہاں جی بڑیاں پک دیا سن تن تن مظفرآباد کھانے سن آباد دا علاقہ کشمیر دا دے ملاد بڑے ہوں سن لیکن جب ملاد نو نو دین نو علم نو بیکار سمجھا گیا گیا پھر ملاد آلے دلاد فائدہ نہیں کیونکہ دے کیونکہ ملاد آلے پھر چاولوں دی دگ نہیں ویخنی ہوں وہ تو ویخا ایمان توجہ نہیں فرمائی نے تے ایمان ویخنا تے جیڑا قرآن دی تعلیم قرآن نو حدیش نو سمجھے گا بیکار سمجھے گا پڑھن سمجھے گا یا رکھے گا تے انو نالے میں برائے نام رکھے گا جی سکول دو چار سورتان برائے نام تے آلہ او تے ادنا اے آلہ تے ادنا اے یہ رکھیا جاوے گا او کافر بئیمان لانتی اللہ دے عذاب تو کدی نہیں بچ سکتا ابو جہل دبائیے وہ مرے گا عذاب تو نہیں بچا سکتا نا انگریز نہ امریکہ اندر اپنے امریکہ عذاب آیا دو کروڑ بندہ ہلاک ہوا دو کروڑ امریکہ طوفان ہے نا سنیا ہونا دو کروڑ بندہ مراد سڈے نہیں نا دے سور دے بچے ہیں سوور بچے نہ مراد کے تے تک شیطان مسلط دے کیوں نہیں توبہ کر لین مت ڈر جان اللہ کو لہذا کو تھوڑے تھوڑے نا مرادو دو اللہ سونے دے عذاب دین دا یہ ہوتا ہے ایک تو پلیتاں تو دھرتی پاک کرنی دوسرا مطلب یہ ہے کہ جڑے پیچھے رہ جانسیحت ہونا <تصفح> مراد شاطان نصیحت کوئی آن دو لیکن مزا لے کوئی نصیحت ایمان نال دسو سجڑو تسا قسمیہ دسو اینا کچھ جو عذاب ویکھیا ہے کیا سارے کوئی طریقے فرق آیا ہے کو واشرے چبدیلی او میں ٹی وی چکلے ہر گھر بے پردگی بے حیائی ہر عام میں ہر دکان اسی طرح ویلیو پرنٹ فلما یہ وہ سب کو چل رہا پیا سکول میں کھلے کھلے نے اخبار دے دے دے روزانہ اوے نگیاں عورتیں دیکھ کے قرآن اتنے لکھا ہوا کہ نہیں امیں قرآن تھلے سٹھ رہا کہ نہیں جی تبدیلی ساڈے چ نہیں نہ آئی تو اس بچے سانو آن نہیں دے آ جو نہیں رانگی پہیتے سمجھ ایک مرکہ ڈگیا ہے پہ اتنا تو دھرتی پاک کرنی دوسرا مطلب ہے ہوندہ ہے کہ جلے پہ پہ رہ جان انہوں نصیت ہوئے انہوں <متحد> مراد شیطانوں نصیت کو یہ ہوندے لیکن مجال ہے کوئی نصیت ایمان نال دسو سجنوں تسا قسمیہ دسو اینا کچھ جو عذاب ویکھیا ہے کیا ساڈے کوئی طریقے فرق آیا ہے کوئی معاشرہ تبدیلی بیکھیجے <متحد> اوے ٹی وی چکلے ہر گھر چے پردگی بے حیائی ہر میں ہر دکان اسی طرح ویلیو پرنٹ فلم چل رہا پہ سکول اخبار روزانہ اوے ننگیا اورت کے قرآن اتنے لکھا ہوا کہ نہیں امیں قرآن تھلے سٹ رہا کہ نہیں جی تبدیلی سڈے نہیں نہ آئی تو یہ سورد بچے سانو آن بھی دے پائے ہاں جی نہیں نہ آپ پی تو سمجھ جڑکا ڈگیا کے مڑکے ہوگڑے نے دعا کر اللہ تعالیٰ سانو اس دنیا دے عذاب تو بھی قرآن دے کے بچا لے قرآن کی ضرورت یہ ہوئی جے کہ دنیا دے عذاب تو بھی بچا دے قبر دزاب تو بھی حشر دے عذاب تو بھی بچا ایک کتاب کی بسے رحمت سارے جہان آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین غائبانا نماز جائے جائدہ کائنا غائبانا نماز جنادہ ساڑے فقہ انفیہ جائد کوئی نہیں کوئی نبی پاک سرکار دا خاصہ سی حضور ہی پڑھان دے سن اس واسطے کہ آپ سرکار دے گئے کوئی غائب نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں نبی پاک جنازہ مبارک نجاشی بادشاہ پڑھایا بھی اس واسطے کہ حضور دے کے کوئی غائب ہی نہیں کوئی غائب ہے تو کے جو غائب ہوں جنازے کو نہیں کیا سر پر بال ختم ہو جائیں تو ویگ لگانا جائز ہے یا نہیں نہیں اکثر مسجدوں والے چندہ حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں جنت میں گھر بنانے کا سنہری موقع اس کی وضاحت فرما دے چندہ حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیتے ہیں مدرسے کی مسجد مسجد ہیں ہے خدا دا پر رب دے جی مولوی کرے تو ایک کدھروں وہدا جی مرلا ٹگا نہیں ویکتا مولوی جی مولوی جی اچھا کی ہو گیا سارا میرے گھر والے لگا ہونا ہے نام برا دینی دی مدرسے نے تو وہ دینی کا مشینری کی ہاں جو ماڈریٹ ہو رہی ہے مدارس کی ماڈریٹ ماڈرن مدرسہ ماڈرن ملا وہ کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیڑی انگریزی مشینری عہدی کی بنی کھڑی ہے نا جڑا ملا آوے ادھر ملازمت لوگ تو سٹو مخالف نہ بنے کافر کا ویچو سٹوے کبلا جڑا کفر کی مشین میں سٹ وہ ساتان ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کافر کا مخالف ہے نبی پاک کے دین کے اندر آ کر فیٹو تو وہ جوڑی کی تھی ہاں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 ان سے پوچھو تم کیپتر ہو وہ کہتے ہیں ہم اس اس میں ملازمت لینا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تم بھی تو کفر پر راضی ہو جو کفر پر راضی وہ بھی بہمان کافر ہو جاتا ہے تو سامو معلوم ہوا تمہاری اوپر کی مشینری بھی آنتی ہے اور اس مشینری میں فٹ ہونے والے پورے بھی بہمان ہیں اس مشینری میں شامل ہونا ہے نبی پاک کا نظام لانا ہر مسلمان پر فرض ہے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 میں کئی ویخیا جیبے لگتےر ہر شاید ہر شاید پیتی جائے ہر دلیل میری جیڑی ہے قرآن کی حدیث کی منکر بنیا جائے جدو اٹھن لگا تو میرے ہاتھ ملا لگا میں پچھا کیا فقیر ہاتھ پلیت نہیں کر سکتا تو یہودی کے ساتھ متفق ہے میں تو ہاتھ پلیت کروں گا نکل جا میں کیا ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا میں کیا یہ ہاتھ جائے گا ان شاء اللہ تو کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ میں جائے گا جس کو حضور کے دین کی ہو یہ کسی بغیرت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے گا خدا دی قسم کر کے آنا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 اس میں کف کے خلاف بولنے لگے تو عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائے مولوی گمراہ نہیں تو تلا حدور تو متی نہیں اصل بھی رسول اللہ دے تو دین بھی گل کر تیرے کے گلام کرنے والد ہے توجہ نہیں کی جڑا مریلے ٹکے وگو ویڑے ہی کھا پا چلو مسوتا جو آپ چشتی صاحب تار ہک سچ کی گل کر چڈنا پر باقی تو ماحول بھی نہیں کرتے میں کیوں نہیں کرتے ڈر دے نہیں میں کہنا توں آ کے سڈے تو آ کے حق سچ کی گل کر دے نہیں ڈرنے کسے کو پر دوسرے مول بھی نہیں کرتے مول مولوی ڈرے دین دی گل کر دیا رب رسول لگو نوری مسجد اسٹیشن میں علماء کرام نے اپیل کیا کہ سکولوں میں پرانا نصاب جاری کیا جائے حالانکہ اس میں کفریات بھی لکھتے انہیں تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ سکولوں سے کفریات نکالے جائیں یہ مولویوں کا کی پوچھنا سبحان اللہ یہ بخت والوں کا کی پوچھنا یہ انگریزی گاواں نے انگریزی گاواں ہاں جی اے انگریزی بکرے نے جدھر کان مروڑے انگریزے ادھر ہی ٹور پہ انہوں نے کی پوچھنا یہاں نے میں بڑا پڑھیا ویخیا وہ دائی خدا دی جس میں تینوں پیانا نہ بھائی یہاں کا حال پوچھنا ہی تو اللہ میں اقبال تو پوچھ جا سر سڑک کے بولے وہ آتا یہی شاخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شخص حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گریمے بندرو دلکے ویسو چادر سارا وہ آدھا ابلو سر گفاری کی گدڑی بیچ دی ویس کرنی گی ویچ دی، تے حضرت بی, بی خاتون جنت کی چادر ویچ کے کھا بئی نہیں جڑا نبی سرکار سودا پیا کر چگل خور کا نتیجہ کیا ہے تو تگل خور ہی روا رہو تھے ہر شائی خور ہو گئی حضرت صاحب کیبل وغیرہ کے پیسے نیک کام پر لگ سکتے ساہ بابا جی اتر کہڑے کہڑی نیک کمائی کا پوچھنا ہے اتر سود کمائی جوے دی کمائی جو دی کمائی رن دے دفتر جان دی کمائی جناب ہاں جی باجی ایئر ہوسٹس بن دی کمائی شکول سکول پکنک ڈانس منا کی کمائی ایک دوسرے کا پتر رجا یہ بنتا پھر بختارا پورا ڈراما پیش ہوں کیوں خوش بیٹھا میری دھی ہی یہو جہاں کی کمائی مڑ مسیح لگے تو مڑو نمازاں کیوں نہ قبول ہو ہی مڑ حج کیوں نہ قبول کرو مند ہے چشتی صاحب آ کے دعا دعا منگو قبول نہیں ہوتی میں آخیا کبلا مڑ تے گھر کا سارا حرام حلال جو کھاونا ہوتا ہے مڑ ساڈے اندر بھی تے اوے نور آنا یا مینو میں خدا کرے تے تھو نکلا پھر جنگلے جا پواں کھاوا پٹھے تے پھر کوئی دوار سنے تو ہو گئے ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا او کتوں رس کے لے لیا ایک بزرگ فرما دے کہ اگر میں رس کے حلال دی مٹھ آتے دی لب جاندی نا تے میں چونڈی بھر بھر کے پانی چھوڑ کھوڑ کے پیادا جانا تو اٹھ دے جاندے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 تو ان کی پتاب ہے مسلام خطا کی ہوں اتے نفس نہیں ہوں نفسانیت نہیں ہوندی خواہش نہیں ہوندی اوے مہل حکمت ربی ہوتی دی ہے جہاں تحت وہ کم ہو اس واس ہاں <متحد> <متحد> آن، انسان غلطی کا پتلا کہہ سکنے ہیں لیکن یہ آخنا چاہیے سوائے پاکانے کیا واقعہ کربلا بیان کرنا جائے ہے اور یہ کہ حضرت اینب کی کوفی نے بالیاں کھینچی اور دور جا کر پیٹ نے لگا لیا یہ بیان کرنا از بل لانت ہو ایسے بیان کرنے والوں پر جو بی بی پاک بیوٹیا من گھڑت بیان کر کے ماہر لوکاں کول پیسہ بٹور دے نہیں باقی اس موضوع تکری کر چکے ہیں لفظ خدا کس زبان کا لفظ ہے فارسی کا ہے خدا بھی بولنا چاہیے کاری فائدامد نقش بندی نے کہا تھا گھر میں ٹی وی دیکھنا چاہیے انہوں نے آخو جی تاستے سارا کچھ جائز ہے تھی آپ ہی لکھ کی لاہ لو تمہوں کتنے روکنی ہاں جی سیا آدے نے لاہ لی لوئی تو کی کرے گا ملک ہوئی بندہ بے حیا جائے وہ نہ مراد نہ مول بھی تو بڑی دور کی گل ہے اتوں کسے جٹ نسے انپڑھ فل وہ آخ ٹی وی بغیرتی ہے مسلمان درج رکھنی جائے وہ انپڑ آکھے گا بغیرتی ہے مسلمان کے گھر چھ میں ایک موٹی جی مثال دینا سنو میںجرے شاہ مقیم کی تقریر تو مینو نا गल एक चेत आई मैं आखिया यारे दसो किसी की इज्जत कोई बंद जफा पावे या छेड़े धी पैण कौन है आख्या जी वो कंजर आख्या अच्छा मैं क्या हम जहा अपनी धीन फड़के आखे तीए आएर हो गया वो बेच बैठा ही आंदा लो जी वो मुड़ पाल कंजर हो بھائی بےتی کرے کی چیڑنا پیا اپنی فرق ہوا ٹی وی والے کی بن گئے میں کہ مردودو دو ادھر عزت جفی پائی کھڑے نے آپ تھی نو آٹھ مر oh جی کریے وہ جی مجبوری میں بلا اس قوم دی مجبوری دا کی مجبوری کا روپیہ مجبور ہے جیسے کوب روپیہ بھی مجبور ہے سدا بہار والے کی گیڈی چلتی کوئٹے لاہورو کوئٹے تو ہر پسے بڑے بڑے شہروں جانے ہوئی اے سی والی گڈیا ہے انہیں گڈیا سیاسی چکلے ٹی وی لگے کھڑے ہوں ایک گی لاکھ روپئے کی انہوں دیا کچھ سیکڑے کے تے سے گڈیا اربوں روپئے کے مالک نے پوچھو ٹی وی کیوں ہے مجبوری ہے جب لانت پہ جائے ہوتا لانتیا تو اربا روپئے کا مالک ہے ہالے بھی مجبور ایک بندہ گل میری سمجھی ہوں, سات کھانے اگوں پہ ہو مر سات کھانے سات ڈشا کے تے ڈشا چاوے سور پوچھو کیوں مجبور ہو مراد نہ عجیب مجبور ہے سات کھانے پائے بس یہی مجبوری ہے باری کا بیٹھ کر گال ہی نکالتے ہیں یہ جی کس نبی نے اس طریقے سے تبلیغ کی وزاط فرمائے میں کسی کی تھی پونی ہونے کیوں بھائی میں کسی پونی ہونے گالا کھڑی میں ہاں ایسا ضرور آخرت کنجر یہ نبی پاک سرکار کی حدیث کا ترجمہ ہے لا يدخل جنت تک تیوسن یہ کتاب حدیث کے سامنے پڑی ابو داود تیال کی مسنت حدیث کی کتاب آرکا نے فرمایا لا يدخل کل جنت کا تیوسن کوئی بےغیرت کنجر جنت میں نہیں جائے گا پر وہی گل ہے میں بیٹھا ہوں اب بات آ बैठा हुआ जनाब जी लाइक मो ए आ, चकला जिन्हू मैं आना हूं सैसी चकला बईमानी टीवी, टीवी। तो मैं रोकया तेन धीया मैं आख्या होजरों जदों हो वे बदकारी जुर्म नहीं वेखना भी जुर्म नहीं तो रोकना बुजुर्म हो गया जुर्मू जदों आखो बंद करो तो फिर आने धियां बैठी مراد بچاؤ شرمو ہیا کر جنت وانگو پھر کی آدھے آ کے بیبیاں بیٹھیا نے تو میں کیا جی ہیا کے مسئلے نے وہ میں کر رہا وہ بھی تو بیجو نہیں ہم مسلمان جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد خالی نظر آتی ہے تو جب چوک دیکھتے ہیں تو وہ ٹی وی بھی سیار سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں بھائی کمال اللہ دے بندے میں تینوں پہلا حوالہ دس گیا وا بھائی انہوں نے آکول نال جن سہو جی بنتی ہے جہدیاں رنگ نسل ہندوستانی تے اخلاق تخلاق سمج انگریزا والی تے ہوں جی سمجھ اگریزاں ہوئے یہودیاں والی وہ چوک نہیں بھرے گا خدا گھر بڑے گا وہ نہ مراد اپنے آپ دا نہیں دا پتا نہیں آپ دشمانے خدا دی قسم کر کے آنا جا اپنے آپ کا سجن ہوا گا او کی تابے داری تو کدی منہ نہیں پھیرے گا اے سوال ہے قرآن ادیس کی روشنی میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا عورتوں کو دنیاوی تعلیم دلانے کے مطابق دنیاوی نہیں یہ شیطانی ہے شیطان یہ بغیر ہے نو تعلیم کون ہے یہ تو جہالت لانت ہے فساد ہے فتنہ ہے دنیا کائنات دی لانت اس اکٹھی کرو ایک طرف یہ ایک طرف ہے اس کو کون تعلیم کہتا ہے عورت کو تعلیم دینے کا جو حکم ہے وہ کسی دفتر کی نہیں کسی بازار کی نہیں کسی سڑک کی نہیں کسی چراہ کی نہیں کسی فلم کی نہیں عورت کو جو تعلیم دینے کا فرض ہے وہ مستعفی کے اس قرآن کی ہے جو سیدہ خاتون جنت کی طرح گھر میں بٹھا عورت دفتر کے لیے نہیں بنی عورت گھر کے لیے بنی ہے جو جناب, جناب ممبر پر کسی کے خلاف بات کرنا جائز ہے یا نہیں ہے تو جائز کافروں کے خلاف اور کفر کے خلاف ممبر پر بات کرنا فرض ہے ممبر بنے گی اسے واسطے ہاں اور ممبر سے بہ کے لڈی نہیں پانی ہوتی ہاں مت تو سمجھ لیا پا واستے بنے اسے واسطے کہ حق بیان کرو خدا کا راستہ بتاؤ اور کفر و شیطان کے راستے سے بچاؤ اس واسطے ممبر بنے فرمت نہ چ رقص کے ساتھ ذکر کرنا افضل عبادت ہے خود بھی ہوئے ذکر کرتا ہے آخ نہیں عبادت کر گیا رن لایا پیڑ دلہ بننا سواد بن بے مزہ نچیا تو کی نچیا اندر نچلنے والی عبادت ہے اپنے رن نو کرا باہر لیا اپنی جسا بات خطاب سے جی چورے شریف چورہ شریف کا کر گیا تقریر چورا شریف بڑا واسطہ بدرک سبحان اللہ تگو نفر جہی بڑی لانتی بنی پیماشا اللہ کو بچا جو چی جی صاحب کا منظور آصف تاہر بادشاہ خطاب کی آخیا آ کے بائی رنہ خطاب ختاب پکڑتا کہ بھائی مرد کو تو ملے چار عورتیں اور عورت کو وہی ایک مرد یہ کیا صاحب ہے قسم کسم میرے کو کسر پڑی پی پہ آخرا پیر دا پتر ہاں پروفیسر ارے جنت میں مرد کو تو ستر گوڑے ملے اور عورت کو وہی ایک مرد جس سے مر مر کر جان چھڑائی دنیا نے میری اوکھے سی تقریر میں نے کسر دیتی انہیں آخر پیر تب پگ گئے मैंख्यार करो इनशा पीर मत मैं बोला मैं आख्यान हदीस से दलीला नहीं दिता जरा ऐसा लहन ती हो गया कुरान अदीस एनु दिया मैं आख्या पीर नीर जी तू जो अपनी घर आडा ही परेशान है त्रम चार जोगियां तू एक मै तो मैं ख्या पीरा तेरी तू तु रन तेषान है तू सानू दस तू सारू अपनी रन ना समझो जे तेरी एक तो ते नहीं खिला तो सानू दस असर सा, तेरे मुरीद बना लो तूा ब कितना बन के तू सारे बारे आला फल साडिया तेरिया गोला नहीं साढ़िया आदियां ने जे मेरा फूल रखे हक नहीं खड़ो दस तेरे मुरीदी जवाब नहीं बनता और आख बंदा फिर जो एल पहुंची है ना उसे फिर एक खनजीर मुरीद चिश्ती मैं गोली मारा मैं कुत्ते का पुत्र तेरे कुत्ते होने की दलील हुई तो यही है न مرتد بنیا جو لاکھوں بنایا رب تاز کیا نبی ترآن تیل کی گولی کا نہیں سوچی مینو مارنی تے میں سابت ہو سکے آرام دہ میں نے مرسے ہاں بیان مرف یہ چنگی گل ہے حق بیان کرنے والے مر جان ان شاء اللہ گرد کرنا اور اگر شہادت بھی آنی میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ بہترین جہاد جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے میں یہ کم کرنا حق آخنا ان شاء اللہ شہادت دی میں اس رہنا میں چاہ مولا یا تو روڑیاں रूड़िया मुबारक कागज पाद इन अखबार मैन मौत आ रूढ़ी इंज तेरे नाम मुबारक कागज चुगद रूड़ी डिग पा बस मैनु थमानदार मान मेन इंजी मौत बड़ी चंगी लगती बड़ी आहला लगती دا نا جائے جائے؟ اچھا یہ سوال میرے چپ نام بگاڑ کر لینا چاہے یہ ساری جاڑی دروج پڑے جنہیں سوال ना ہونا ہو سکتا ہے گھر چیدا راحد ہو میرے تو سوال پکڑتے نام پٹھا لینا چاہے سر کہا مستفا کریم دین کا دشمن بنے نا انہ پٹھا نام چڈ انہوں خود پٹھا کرنا فرد ہے تو پٹھے نام کریں میں پوچھ رہا ابو جال میں ابو جال جو آنا ہے نا سور کی ہڈی میں تاویر ڈالا ہو تو کیا پروفیسر تو کیونکہ پروفیسر نے لاہور دے پال تو سور حلال ہے خان محمد چاولا ہاں ہاں ایم اے او کالج لاہور دوفیسر نے خان و مچاولا رفیق وغیرہ آدھے پالتو سور حلال ہے میں آخر جی اصل نے پالتو سور دیکھے نہیں مڑ تصیں سو نماز جائز ہے یا نہیں بعض مولو نے کہا ہے کہ جائید نہیں ہے نماز نے وہ لئی کھڑا تھا نماز کا دی پولیس شیروان میں عورتوں کی محفل ملاد کا پروگرام ہوا جس میں اختتام پر پیر سید کمر عباس شاہ جو کہ تاثیر جہانیاں ٹھٹا ساتھ کے بعد کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب ہیں کو دعا کے لیے لایا گی گیا پیر صاحب نے چند مسائل بیان کی اور بعد میں دعا فرمائی رات کا وقت تھا لائٹ بند کر دی گئی قرآن سن ہوئے اچھا ادھر بھی شام چل دی بتی پول دا مسئلہ پوچھا کھڑا نے عورتوں نے محفل ملادنا کرنا حرام عورت دی آواز اسلام اچھ مننا ہے بار جاوے بار ہاں عورت دا نغمہ جائز نہیں عورت دا نغمہ جائز نہیں عورت, جائز نہیں، عورت بانگ نہیں پڑ سکتی اس سے سید شرعہ محمدی نو قتل کیتا ہے اے سید کرا شرعہ قتل کیتا ہے اس دا فرد بندا ہے توبہ کرے توبہ کرے توبا وہ منادرہ سے جا رہے میرے نار گھر پتا کہ ایک انٹرویو میرے کو بچیاں سارے نو وقت اخبار رائے وقت دا فیملی میگزین نہیں آتا اسٹرویو ہوئے وہ پھر یہ رن بٹھائی بٹھا ہے نی بٹھائی بیٹا ہے ہاں جی ٹبر شروع تو رت والا ہے بٹھا کے اگوں بیٹھے کنجر یہ اخبار آلے آ پیا آ ٹبر دبر بیٹھا جی پورا ہاں یہ اسلام تڑا لے جا گر اچھا پھر وہ کی پوچھ دے کی ان سناو چھوڑی جی گل سوال مبارک کی ہوئے کھڑے نے فیملی میگزین ٹی وی پر کیا اچھا لگتا ہے رابرہ مکالے دیکھو مناڑا کچھ دلے پکے ادھر دیکھو سوال ہو رہا ہے فیملی میگزین ٹی وی پر کیا اچھا لگتا ہے ہاں تھوڑا سا کھیل بھی لیتی ہوں اور ٹی وی پر بھی دیکھ لیتے ہیں فیملی میگزین ٹی وی پر کیا اچھا لگتا ہے بچوں کے پروگرام اور کارٹون اچھے لگتے ہیں ہاں بلے بلے بلے اگے سنو اگے فیملی میگزین بھائی آپ کی ہاں فیملی میگزین لڑائی کس سے ہوتی ہے لڑائی کس سے ہوتی ہے چھوٹے بھائی سے بیٹی کہہ رہی فیملی میگزین بھائی آپ کی پٹائی تو نہیں کرتا جب موقع مل جائے تو کرتا ہے کہ ڈباد گھرانا ہے کہ دادب والا ہے اگے سوڑ اگے ہم uh, چاند رات کو شاپنگ کے لیے نہیں جاتے پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں شاپنگ کرزار ہی پارلیمنٹ اتنے بنیا شاپنگ کرن جان بزار حالانکہ مسلمان دی عورت کدی بازار نہیں جا سکتی مسلمان دی عورت بازار وہ سمجھ نہیں جی اچھا پھر سنو پھر نہ اس پاس نہیں اے میرے ربا سنائے فیملی میگزین پڑھائی کے علاوہ کیا مشاغل ہیں آج کل آج کل تو کرکٹ کھیلتا ہوں ہاں یہ ہلال کم نے ہاں آج کل تو کرکٹ کھیلتا ہوں مجھے ٹیبل ٹینس رائٹنگ اور سوئمنگ بھی اچھی لگتی ہے سویمنگ کی ہوتی ہے بھائی کٹے تلنا مت سمجھو بکھرے وکرے بیٹی پتا کتنے پڑھتی ہے باہر جاو چکلے بولنا جان چکلے والی کنجری آپ چکلے کنجری تے سمجھتی ہیں تو لانتی آپ شور والیاں سمجھتی ہیں تو دائیں خدا دی اگوں پھر لکھتے بھی پیملی میگزین والے سوال پکڑتا اس آخیا میں تھرڈ ایئر میں کوئین میری کالج میں پڑھتی ہوں اچھا فیملی میگزین فلم بھی دیکھتی ہو نہیں ڈرامہ دیکھتی ہوں ویکوان دسو ڈرامے چی ہوتا چمی چٹاکی ہوں جفیا شفیا ہوں رنا ننگیا ہو چاٹے چوٹے کھڑے ہوں جنا دی دھی زنا دیا زنا نبی پاک نے فرمایا گیر عورت ہتھ دے بنا نال دکھنا زنا اکھ نال سننا جنا کن دے سارے ڈرامے میں ہو پہ۔